اب اس کو کون سی کیٹیگری میں ڈالیں گے جناب میں ٹرائی کرتا ہوں کہ اس کو بھی آپ کو پیش کر دوں یہ تجیب التحذیب ہے اسماور اجال کی آپ نے ابھی کہا کہ جناب وہ تو اتنے کو کزاب کا ہوا ہے پتہ نہیں کس کے پی ایم آپ کرتے جا رہے ہیں آپ کو پھر پی ایم کر دوں بھائی اس کو بھی ادھر آپ پیش کریں مجھ سے نہیں ہو رہا ادھر مجھ سے ٹیکس کا پرابلم آ جاتا ہے یہ جو میں نے ابھی آپ کو کیا ہے آپ وہی پروف کے ساتھ بات کریں لوگوں کے پی ایم میں میں چلنے والا نہیں ان کی باتیں ماننے والا ہوں یہ تہذیب ہے کی بک ہے اور یہ جو طبقات اب نس ہے میں نے دوسرا پی ایم کیا وہ بھی کر دیں میں نے دوسرا پی ایم کیا نا وہ بھی روم میں پیش بھائی اگر آپ نے ذرا تاجر کر ہے تو اس کو پورا حوالہ آپ نے مجھے دینا ہوگا کہ کس کس معاہدے آپ نے کہا کہ آبام نے اس کو جھوٹا کہا ہے جب کہ تہذیب میں ہے تو انہوں نے اس کو اتھینٹک کہا ہوا ہے آپ کی بات مانوں میں حجرت کرانے کی بات مانوں تو میں پی ایم کے جو لوگ کرتے ہیں وہ پی ایم او بس وہ اچھے رکھتے ہیں وہاں پر اور حجیز کو, کو جو ہے نا آپ نے صرف باتیں بوگس کی وجہ سے جو ہے تو مطلقاً صرف وہ نہ کہیں ذہی قرار دیں دے بھائی اگر آپ کو میں نے صرف چیت کرنا ہوتا نا یا آپ کو میں نے صرف ہارانا ہوتا تو میں صرف آپ کو وہ تفصیل علی بات پہ رکھ دیتا کہ آپ نے جو آئے کی ترجیحیں تفصیل کی تھی نا تو میں آپ کو اس سے آگے نہ بڑھنے دیتا لیکن میں یہاں پر آپ کی اصلاح اپنی اصلاح اور لوگوں کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوں یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کو بھی کچھ سمجھ نہیں کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کس ایشو پہ کر رہے ہیں یہ بات ہوتی ہے ساری آپ ہر چیز کو جو ہے پی ایم میں جو آ ہے اس کو کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے سیف اس نے کہا ہے اس روایت سے سیف اور یہ میں نے امام امتحمان کا حوالے بھی دے دی ہے امام بخار امام مسلم کے بھی یہ تحزیب التہذیب نے اور ان کے بارے میں مالک ادار کے بارے میں اور ہمارے کیا کہا ہوگا آئیے مائیکی اور مجھے صحیح بات کیجیے السلام علیکم آپ کی بات یہاں پر بھی زیرو ہو گئی ہیں السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ انٹیلیجنٹ کل صبح کام پر جانا ہے یقیناً کام پہلے اور ساتھ میں آپ نے کہا میں کل پھر آؤں گا تو کل پھر آپ ٹائم بتا دیجئے گا اور آپ بات کریں جب آپ نے بات کی تھی اسی لیے وہ ٹائم کو ختم کر دیا گیا تھا تو بتائیں اگر آپ نے مزید بیٹھنا ہے تو پھر وہی ہم تین تین منٹ کر لیں گے آ جائیں آپ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ میں نے انہیں کہا تھا کذاب ہے اور اس کو جو ہے ابن حبان نے کبزاب کہا ہے ٹھیک ہے اور کتاب کا نام ہے تہذیب کتاب کا نام ہے تہذیب اس کی جلد نمبر پانچ ہے اس کے اندر جو ہے سفر نمبر دو سو چورانوے پچانوے کے اندر جو ہے یہ آپ کو بات ملے گی اور میں نے یہ ریفرنس دیا ہے ٹھیک ہے یہ جو سیف ہے یہ قصلہ ہے یہ مجھول ہے اور اس نے یہ نقل کیا ہے یہ کہاں سے نقل کیا میں نے آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں کہ وہ جو ہے مالک ادار کب وفات کرتے ہیں اور یہ اس کی ولادت کب ہوتی ہے جل تو جو ہے اس کی جل نمبر چار سوری جل نمبر چار کے اندر جو ہے یہ جو آپ کو میں اس کا ریفرنس دے رہا ہوں سیف کا تو آپ جو ہے یہ بتائیں اور باقی ہے کہ انشاءاللہ کل جو ہے ایسا کریں گے کہ کیونکہ رات کا ڈیڑھ بج گیا ہے مجھے سونا بھی ہے اور میں ان سے اسی, اسی, اسی حدیث کے اوپر میں ان سے بات کروں گا اس ضعیف حدیث کے اوپر اور یہ جو ضعیف حدیث ہے یہ میرے پاس ہے ہی موجود اور میں اس پہ جتنی دیر جرا کریں گے نا اس سے کہیں زیادہ دیر تک میں جرا کروں گا اور باقاعدہ میں دلیل کے ساتھ ابھی بھی بات کر رہا ہوں اور دلیل کے ساتھ تو اس کے اندر جل نمبر چار جل نمبر چار ہے اور اس کا نمبر ہے اس کا سفر نمبر میں نے بتایا تھا شاید 294 اور 95 ہے تو بہرل اس کے اندر جو سیف کو کذاب کہا ہے سیف کو کذاب کی جناب ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ یہ جار رجل اس کا جو معنی لکھے ہیں یہ سیف نہیں لکھے کہ وہ رجل جو ہے وہ کون ہے بلال بن بنار یہ کس نے لکھا یہ سیف نے لکھا اور سیف کو کذاب کہا ہے سیف کو کذاب کہا ہے ابن ابن احبان نے ٹھیک ہے تو آپ جو ہے اس حدیث کے صحیح ہونے کی صحیح صحت ثابت کریں اب میں کہتا ہوں اس کی صحیح صحت نہیں ہے اور میں نے اس کے متعلق آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے اندر کہیں اس شخص کا نام نہیں ہے اور جس شخص نے اس نام کو لیا ہے استدلال کیا ہے کہ اس سے مراد بلال بن حارث ہیں وہ ہے سیف اور سیف کو جو ہے ابن حبان نے قذاب کہا ہے جھوٹا کہا ہے مجھول راوی کا ہے اور اس نے جو ہے نقل کی ہے یا جو بھی کیا من گڑت کہانی لکھی ہے بالکل لکھی ہے اس نے ضعیف حدیث نکل کیے جو بھی کیا بالکل یہ غلط ہے اور میرے آپ سے پھر یہ سوال ہے کہ اس نے نقل کی اس نے کس سے لی یہ بات اس نے کس سے لی اب جو ہے امام دار یہ جو انہوں نے نام لیا تھا الدار ان کی وفات کب ہوتی ہے اور ان کی ولادت کب ہوتی ہے یہ بتائیں آ کر کے اور جو ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ میں ان سے یہ کہہ رہا ہوں اگر ان دونوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ایک طویل فاصلہ ہے اور اس کو ابن احبان جو ہے سیف کو یہ کہہ رہے ہیں کہ قزاب ہے سیف جو ہے کزاب ہے تو پھر اب آپ جو ہے دلیل دے رہے ہیں مجھے مالکت دار کی میں کہہ رہا ہوں سیف کزاب ہے آپ کہہ رہے ہیں دار کی ارے بھائی جس نے نقل کیا میں تو اسی کی بات کروں گا نا آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس نے نقل کیا جب جس شخص نے نقل کیا میں تو اس کی بات کروں گا اور جو ہے تہذیب کتاب التہذیب کے اندر جو یہ بات موجود ہے ابن حبان نے اس کے اندر اس کو جو ہے قرار دیا اس کو قضاب قرار دیا اور اس کی جیل نمبر چار کے اندر آپ دیکھ لیجیے ٹھیک ہے تو اب میں جو ہے اب ان کے آخری بات سن کے اجازت چاہوں گا آپ آ جائیں مائک کے اوپر اور اپنی بات کو شروع کریں السلام علیکم دیکھیے میرے کہہ رہے بھائی اب کل آپ نے بات کی تھی کہ آپ مجھے بخاری کی کسی بک سے اس کا حوالہ دیں گے تو میں مان لوں گا آپ بریزی آپ نے کہا تھا نا خاطل صاحب یہ صبح سائلنٹ بھائی میں نے کو جو آخری اور میسج پیش کیا کریں سائلنٹ صاحب میں نے آپ کو جو ایک اور لاسٹ میسج جو پیش کیا پیش کریں پہلے اس کی چین پڑھیں جناب ابو معاوضہ نے امام آمد سے امام آمد سے ابھی سالے سے اور انہوں نے مالک دار سے اس میں سیف کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے سیب نے بھی اس ادیس کو نقل کیا ہے مصنف عمی भी نے بھی نقل کیا ہوا ہے امام بہکی نے بھی نقل کیا ہوا ہے تو مصنف عمی شہبہ کو بھی کیا جو ہے قزاب کہا ہوا ہے امام بہکی نے, نے اس کو کزاب کہا ہوا ہے اور سنیے okay. امام بخاری کی تاریخ میں بھی عادی ہو جائے پڑھیے ان دا ٹائم آف درسن کیم ٹو دافٹ اینڈ کمپلین اباؤٹ بلس گرانڈ پوری حدیث اچھا اختیسا سرات مستقیم پیج ٹو امام بخاری ہاؤس ٹو ڈسکس تاریخ انڈر مالک دار امام بخاری نے دو تاریخیں لکھی ہیں تاریخ کبیر کبیر میں بھی اس کا ذکر ہے تو اب آپ مجھے امید ہے کہ آج آپ بریلو بن جائیں گے اور آپ اپنی ساری باتیں آج آپ چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے ایک بات یہ ہوگی دوسری بات یہ ہوگی اگر مالک ادار دار سے تو کیا امام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اپنے وزیر خاجر بناتے ہیں مجہ آدمی کو خیر دماغ آدمی کو کیا انہوں نے جو ہے تو کیا آپ نے خزانچی بنانا تھا یہاں پر بھی آپ نے جو ہے تو آپ نے کہا تھا کہ مالک ادار کو ابن حبان نے جھوٹا کہا ہے میں نے جب اوپر آپ کو حوالہ دیا تو آپ کہنے نہیں میں نے تو ان کے بارے میں بات ہی نہیں کی میں تو سیف کے بارے, بارے میں بات کروں اب میں دوبارہ یہ پتھر بھاری پڑنے لگا ہوں دوبارہ پتھر بھاری پڑنے آپ کا جو دجل سامنے آ ہے اور جو لوگ آپ کو پی ایم کر رہے فتح بھاری دو 495 امام ابن شہبان صحیح کے ساتھ جو میں نے لنک دیا وہ حدیث پوری فتح باری میں نقل اس کے بعد صاحب فتل باری کہتے کہ نے بھی میں اس کو روایت کیا ہوا ہے. اور کہ حضرت بلال بن حافظ بکول آپ کے کیا ہے؟ جھوٹا ہے بوکے ہے. مان لی جناب تاریخ میں حافظ ابو عمر بن عبد البر جدید نے بھی اس واقعے کو نوٹ کیا انہوں نے اس کا نام بلال بن حارف رکھا ہوا ہے جل 2 سف تھری نائن زیرو تھری ایٹ نائن البدایا اور نہایا جل سیون سب نائن ون علامہ ابن کشیر نے بھی اس کو نقل کیا ہوا ہے انہوں نے بھی اس کا نام ہے بلال بن حارث المدنی کہا ہوا ہے اب آپ مجھے بتائیے بلال بن حارث مدنی کو جو حضرت ابن کشیر نے کہا ہے تو وہ بھی کباب ٹھہرے حافظ ہے تو وہ بھی قبضہ ہیں حافظ ابنی حضرت کلانی نے کہا ہے تو وہ بھی قبضہ ہیں اچھا یہ نریٹو یہ مشہور آدمی ہے جبکہ امام بخاری تاریخی کبیر میں اس کو نوٹ کر رہے ہیں تیزی ان تیزی میں ہے کہ امام ابن ام نے مالکار کو اتھینٹک کا ہوا ہے اور اوپر جو میں نے کو پورے حوالے دیا آپ کہاں کی باتیں کہاں کر رہے ہیں بھائی آج امید ہے آپ کو امام بخاری کا حوالہ دونوں ذہی راوی ہیں لو جی کر لو بار کون سے ضیح راوی ہے جناب آپ مجھے بتائیں جناب کون سا ضہی فراغی ہے امنے ابھی ضعیف ہیں ذریف ہیں ان میں سے کون راوی آدمی ہے جناب اور حضبو ماویہ اور ضعیف ہیں یا امام آمش ضعیف ہیں آپ امام امش کو جانتے ہیں بھی یا نہیں یعنی ضعیف کہہ دیا صرف آپ نے امام آمش کو آپ جانتے ہیں کہ نہیں اور بھائی آپ کو دجلہ سامنے آ ہے یہ ریزنگ کرنے کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر حق کو تلاش کرنا ہے تو حق کو جانیے آپ کے امام بخاری کا بھی حوالے ادھر آ گیا ہے آپ کے امام حبان کا بھی حوالے ادھر آ گیا ہے تہذیب التہذیب کا حوالہ آ گیا ہے امام الب حضرت کرانی کی کتاب کافر کا. کا آپ کا آپ کسی بریلی تاریخ امام بخاری نے لکھی ہوئی ہے ان کو بھی آپ اپنا بزرگ مانتے ہیں تو کسی کو تو مانے بھائی یہ کہیں کہ امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ غلط لکھا ابن کثیر نے بھی غلط لکھا عبد البر نے بھی غلط لکھا فتح باری نے ابن حضر نے بھی غلط لکھا حیضب تیزی میں جو اسماع اجال کی مسترد بکوں میں ایک بک ہے آپ نے خوبی رد کر دیا ہے تو بہرحال لوگوں نے آپ کو جو دجل تھا وہ سن لیا ہے تو باقی آپ نے کہا وہ مجہول تھے اس کو بھی جواب دیجیے گا کہ حضرت عمر کے کسی مجہول یا بول دماغ آدمی کو اپنا وزیر خاصنہ بنائیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ باقی بحث انشاءاللہ کل ہوگی ٹھیک ہے اب کل تک کے لیے میں اجازت چاہتا ہوں اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات تھی کہ مالکت دار جو ہے یہ مجل بھی ہے اس کے علاوہ سیف جو ہے یہ کذاب ہے کہ دونوں کے دونوں جو ہے ان کی ان کے صنعت کی کوئی اعتبار نہیں اور یہاں پہ یہ جو حدیث ہے اس کے اوپر بھی غور کیا جائے نہ اجار رجل یہاں پہ جو ہے اس شخص کا ذکر ہی نہیں ہے دوسری بات ٹھیک ہے کہ جو قبر نبی کے اوپر جاتا ہے میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث کوٹ کی میں سے کسی کا جواب نہیں دیا کسی کا بھی جواب نہیں آیا آپ جو ہے کسی بھی طرح سے یہ ثابت نہیں کر سکے کہ وسیلہ قبر والے کا بنانا چاہیے آپ نے جتنے بھی یہ بات کی نا آپ نے ضعیف حدیثیں پیش کی اور مجھے آئیڈیا تھا پہلے سے کہ آپ جو پیش کریں گے وہ ضعیف حدیث ہی پیش کریں گے آپ صحیح حدیث پیش کر ہی نہیں سکتے کیونکہ صحیح حدیث میں ہے ہی نہیں یہ چیز صحیح حدیث میں یہ چیز ہے ہی نہیں اب میں کوئی بھی ایک حدیث آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لیکن وہاں پہ آ رہا ہے جیسے کہ قبر نبی ایک شخص جاتے قبر نبی پہ ایک شخص اب وہ شخص کو نا کوئی ذکر نہیں ہے اب وہاں پہ جو ہے اس کو جو ہے یہ سیف ہے وہ لکھتا ہے کہ جی یہ جو ہے اس سے مراد جو ہے اس بلال بن ہارث ہے ٹھیک ہے تو یہ غلط ہے بالکل سیف جو ہے بالکل نہایت کذاب ترین جو ہے راوی تھا اور جو ہے اس کو جو ہے ابن حبان نے کذاب کہا کہ یہ کذاب ہے تو بہرحال میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں اور رہی بات اس کے فیصلے کی تو انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ یہ آج کے دن تو مجھے لگتا ہے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہونے کا آپ مجھے بالکل بھی سیٹسفائی نہیں کر سکے آپ نے جتنے اور جو آپ نے جو حدیث پڑھی وہ بھی ایک بالکل ضعیف گھٹی بالکل من گڑت کہانی آپ نے پیش کی ہے تو میں اس کو بالکل نہیں مانتا میں مانتا ہوں اس کو جس کی جو ہے صحت پتہ چلے کہ جس کی صحت صحیح ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ حضرت ابو رحرا سے روایت پیش کرتے یا کوئی بھی ایسی روایت پیش کرتے جس کے اندر پورا پورا ذکر ہو رہا ہوتا صحیح البار سے صحیح مسلم سے یا کوئی بھی صحیح حدیث آپ پیش کر رہے ہوتے ہیں میں اس کو مان لیتا لیکن آپ نے جو حدیث پیش کی کیا حدیث پیش کی میں آپ سے کیا بات کروں آپ کو اتنی سی بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو راوی ہے یہ جو فیصل ہے یہ کیا کہتا ہے سیف ہے جو اس کو جو ہے نقل کر رہا ہے جو اس کو نقل کر کے آگے بیان کر رہا ہے اس کی ان سے ملاقات نہیں ہوئی پہلی بات اور اس کو جو اپنے حبان نے قبضہ کہا ٹھیک ہے اور پھر یہ جو آپ ضعیف ضعیف راوی ہے اس کا مالک جو ہے ضعیف راوی ہے آپ نے ان کی طرف جو میں کہتا ہوں مالک ادار بھی ضعیف راوی اور یہ جو سیف ہیں یہ بھی ضعیف راوی اور اس کو تو قضاب کا تو آپ جو ہے ان اللہ تعالیٰ کل جواب لے کے آئے اور آپ اس کا جواب لے کے آئیں گے اور ابھی اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کا فیصلہ ان کل ہوگا میں اس مجلس کو یہیں ختم کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں اور ان اللہ تعالیٰ میں کل آتا ہوں دوبارہ لیکن تھوڑا یار جلدی ٹائم میں آئے کیونکہ مجھے دیکھیں یہاں ڈیڑھ بج گیا نا اب میں سوؤں گا صبح جاب پہ جانا تو میرے کافی پرابلم ہے تو اس لیے میں خادم بھائی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھوڑا جلدی کا ٹائم رکھوائیں جیسے پاکستان میں رات گیارہ بجے کا رکھ لیں اور جو ہے یہ بحث جو چلے گی اس بحث کو جو ہے تین تین منٹ بے شک دیں لیکن انہوں نے اس کی صحت ثابت کرنی ہے اور میں اس کی اس کے ضعیف ہونے کی ان شاء اللہ تعالی بہت ساری دلیلیں لے کے آؤں گا بہت ساری کتابوں کے حالوا لے لے کے آؤں گا جو ہے اسی نہیں اب نہیں اب نہیں اب اب نہیں اب میرے سونے کا ٹائم ہے بھائی اب نہیں میں نے آپ کو آلریڈی اس کا بتا دیا ہے جو دلیل ہے وہ یہ ہے کہ ان جا رجل یہاں پہ جو ایک شخص کا ذکر ہے وہاں پہ اس کا کوئی نام نہیں ہے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ قبر نبی کے اوپر جاتا ہے تو یہ سب سے بڑے جھوٹا ہونے کے اس کے سبوت ہے اور جس نے اس کو نقل کیا ہے وہ کبزاب ہے اس کو ابن احبان نے کبضاب قرار دیا ہے ختم کرتا ہوں اور یہ پہلی بات یہ کہ آپ لوگ اس کو کوئی یہ کوئی مناظرہ نہیں ہے ٹھیک ہے میں مائک دے رہا ہوں خاتم بھائی آپ کو آپ ظاہر ہے آپ کا رومر آپ نہیں آنا ہے تو میں صرف یہ ایک بات کہنے کے بعد مائک دیتا ہوں آپ کو کہ انہوں نے ابھی تک اس کی صحت کو صحیح ثابت ہی نہیں کر سکے ٹھیک ہے تو اس لیے یہ جب اس ایک چیز کو ایک حدیث کی صحت کو صحیح ثابت ہی نہیں کر سکے تو یہ آگے کیا بات کریں گے اور میں ان شاء اللہ تعالیٰ کل کے دن آؤں گا اتنے ریفرنس دوں گا اسی حدیث کے اوپر کہ یہ خود یہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے میں کل مل نہیں ہوتی, ہوتی آج کی بات کرو تم نے کہا کہ سیف ہے میں حدیث پچاس بار کو پڑھ چکا ہوں تمہارے کانوں سے اپنی روح نکالو تمہاری مثال اس ہاتھی کی ہے جس کے کانوں میں جو ہے روح دے دی جی جاتی ہے باگیا. باگیا. <laughs> بھائی بھائی میں آپ کو سنانے لگا ہوں جناب ہاں مجھے پتہ ہو چلے گا جی سوری اب آپ کو سنانے لگا جناب کل ملنی ہوتی ہے آج کی بات آج ختم ہوتی ہے انہوں نے کہا مالک جھوٹا سیف تو روایت میں سیف ہے نہیں سیف نے اپنی کتاب میں اس کو نقل کیا سیف جھوٹا جھوٹا امام اب نے نے عزیز کو نقل کیا ہے یہ اس کو بھی جھوٹا قرار دے دیں امام بحکی نے اس کو نقل کیا ہوا ہے اس کو بھی جھوٹا دیں کلانی نے اس کو صحیح کہا ہوا ہے یہ اس کو بھی کہہ دیں اچھا اللہ ابن کشیم نے اس کو اپنی الوداع نہ ہوا یہ اس کو بھی قزاب کیا دیں اللہ آفظ عبد البر نے جو ہے اس کو نقل کیا ہوا ہے یہ اس کو بھی کزاب کہہ دیں اچھا یہ میں نے آخری جو آپ کو حوالہ دیا ہے ابن ابھی حاطم کا جو امام بخاری کے ساتھ انہوں نے اس کی تعریف کی ہے تاریخ کبیر میں امام है نے خود ان کو جو ہے اتھیسٹی دی ہوئی ہے اچھا جناب اوپر تہذیب و تہذیب سے امام احبان کے مالک کا کو اتھینٹک جس کا کام اسی کو سازے قرآن کس نے آئے پہ کی غلط ترجمہ کیا میں نے کہا تفسیر تفسیر اس کے پاس نہیں تھی شر کی تاریخ پوچھی شر کی تاریخ سے آپ کافر ہیں جب میں نے کہا سب کو کافر بولو تو کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا تھا ہاتھ گرس رہے تھے اس کے ابھی تو میں نے وہ کافروں حجیتوں میں بھی میں نہیں آیا ابھی تو میں نے ماجک کھول دی تھی اور ترمی دیس طریقے سے کافر کہہ دی اور مسلم شریف کی میں نے حجیث دینی دی. تھی mm ٹھیک ہے تو بھائی انہوں نے کہا کہ یہ مالک کا دار جو ہے مجھول ہیں پیٹ سے کتابیں بتن سے انہوں نے بات کی پیٹ سے میں نے باقاعدہ ان کی حوالے دے ہیں کہ جی اتھینٹسٹی ہے تمام کے تمام ان کو اتھینٹک کہا ہوا ہے یہ کیوں جی میں مائک چھوڑنے لگا ہوں کل ملنی ہوتی جی گیا سو گیا وہ باہر میں باہر کی جو روایت کے سامنے آ گئی ہیں آئندہ سے یہ پھر ان کو کوئی حق نہیں کہ کسی کو مشق کہیں السلام علیکم اللہ و اللہ وبرکای جو میں آتا ہوں نا میں بھی ادھر زندگی گزار میری بھی لائف ہے میں سوتا ہوں پھر میں جاب پہ آتا ہوں میں جاب پہ بیٹھ کر آپ ایسا بات کر رہا ہوں اس وقت ٹھیک ہے نا گیارہ بجے اور دس بجے میں نوکر لگا ہوں بات آج کی تھی اور ختم ہو گئی ہے ایک بندے کو مشق ثابت نہیں کر سکتے اور باتیں ان کی دیکھیں زمین آسان کر رہے ہیں بہرحال آپ لوگوں کی زیادہ جاندار سماعتوں کو بہت, بہت بہت شکریہ اور جن آجمن بھائی آپ کی بھی ہیلپ بہت بہت شکریہ السلام علیکم اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سائلنٹ صاحب میرا خیال ہے کہ کھول دیں آپ سب کا ڈوٹ اب تو جبر جائز نہیں ہے اسی وقت ہی کھول دینا چاہیے ہاں کافی لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. تو بھائی میرے ٹائم کے مطابق تین گھنٹے تین گھنٹے اور تیس منٹ بات ہوئی ہے آج آپ کی دیکھیں میں بالکل ساتھ ساتھ لکھ رہا تھا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ستارہ اٹھارہ بیس اکیس بائیس تیئیس چوبیس پچیس چھبیس ستاس اٹھائیس انتیس تیس اکتیس بتیس تینتیس چھتیس تینتیس چالیس تقریباً ساٹھ مرتبہ بات ہوئی ہے تیس مرتبہ آپ آئے ہو تیس مرتبہ وہ ہے ٹھیک ہے تو اب وہ انہوں نے جانا تھا ان کو جلدی تھی اور میرا بھی انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ بھئی کل کے لیے بھی معاملات طے کر لیں چلیں کل اگر آئیں گے آپ ہوں گے تو بات ہو جائے گی میں تو اس کے اوپر کوئی رائے نہیں دوں گا میرا خیال ہے اس کے اوپر دوست ہی بات کریں گے اور تمیز کے ساتھ بات کریں کم سے کم جو بھی رائے دیں گے یا اپنے رومس وغیرہ میں یا جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر آئیں اور کافی دوست لیٹ آئے ہیں تو میں کل اسی ٹائم پاکستانی بارہ بجے جو جو سے آن لائن ہوتا ہے میں روم کھول لوں گا جس نے آنا ہوگا آ جائے تو موجود صاحب یہ چلتا روم ہے ٹھیک ہے جس نے بھی آنا ہوگا اگر آپ نے آنا ہوگا آپ آ جائیے گا اگر انہوں نے آنا ہوگا بس بات ختم وہ کہہ گیا میرے بھائی تو سائلٹ صاحب پلیز آپ آئیے گا تو جس جس دوست بات کرنی ہے مختصر بات کیجیے کافی ہاتھ کھڑے ہے اور یقیناً یہ آپ تمیز کے ساتھ الفاظ استعمال کیجیے اور ٹیکس لکھیے آ جائیں گی جی. السلام علیکم رحمتہ اللہ وبرکاتہ تو ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن ہوئی ہے اور اس وقت تمام دوستوں کے ڈاٹس جو ہیں ریموو ہیں تو اب ہم بات کر سکتے ہیں تو بہرحال بات آ کے وہاں پہ ختم ہوئی کہ حدیث ظہیف ہے ریکارڈنگ ایڈٹ ہے تو جو باقی کا مسئلہ رہ گیا مسئلہ ہو گیا تقریباً جو باقی مسئلہ رہ گیا وہ کل حل ہو جائے گا تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ نیوٹرل ہو کر نیوٹرل ہو کر سنے اور حق کو پہچاننے کی کوشش کرے تو ہم سب کا یہ مقصد ہونا چاہیے ایک دوسرے کو نیچے دکھانا تو باقی جو بات دیکھیں صاحب جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں نا روم میں مجھے بہت سے لوگوں کے پی ایمز آئے ہیں اور بہت سے لوگوں نے جو ہے وہ ایک دو پوائنٹ اس میں جو ہے وہ بتائے ہیں تو بیرل لوگ یہاں پہ سنتے ہیں اور وہ اس سے نتیجہ اخذ کرتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ جان بوجھ کے جو ہے وہ حق اور سچ کو نہیں پہچانتے اب میں اس پہ زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا اب اس حدیث کا جو وہ راوی کہہ رہے ہیں کہ ظہیف ہے ظہیف ہے تو یہ باقی بات جو ہے وہ کال ہوگی کیونکہ یہ ڈسکشن آن گوئنگ ہے یہ ڈسکشن آن گوئنگ ہے تو بات پھر وہاں پہ آ جاتی ہے بھائی کہ حدیث اگر کوئی آ گئی ہے اپنے مخالف تو وہ ضحیف ہوگی اس کا راوی ظہیف ہو گیا اگر کسی نے ریکارڈنگ پلے کر دی تو وہ ایڈٹ ہو گئی تو اس طرح سے بات نہیں بنتی لوگ کافی سمجھدار ہو گئے ہیں اور وہ تمام باتوں کو سمجھتے ہیں دیکھیں یار ہم نے اپنی قبروں کی تیاری کرنی ہے کریزی ٹائیگر بھائی اس پال ٹاک پہ ایک دوسرے کو نیچے نہیں دکھانا نہ کسی سے جیتنا ہے اور جو بھی شخص حق کا متلاشی ہے اور حق کو پچھان لیتا ہے اور صحیح نتیجے پہ, پہ پہنچتا ہے اس نے جو ہے وہ اپنا جواب دینا ہے اور اس میں ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے اس میں ہمیں ضد نہیں کرنی چاہیے تو میں تو بالکل ضد نہیں کرتا کریزی بھائی تو تحقیق انسان کی ساری زندگی جاری رہتی ہے اور انسان سیکھتا رہتا ہے اور جیسے ہی اسے جو ہے وہ کی صحیح بات سمجھ میں آتی ہے وہ اس طرح مڑ جاتا ہے تو ماشاء اللہ تموجن بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے لمبا اضافہ کرے اور انٹیلیجنٹ صاحب تو تشریف لے گئے میں ان کو بھی مبارکباد دیتا کہ انہوں نے کافی جو ہے اپنا وقت یہاں پہ دیا اور اپنے جو ان کے پاس جلائل تھے وہ پیش کیے باقی دوست وہ خود نتیجہ کریں تو جو میں نے نتیجہ خز کیا ہے وہ یہی ہے کہ حدیث جو ہے وہ ظہیف ہے چاچا جی اور ریکارڈنگ جو ہے وہ ایڈٹ ہے تو اب اس مسئلے کا حل کون کرے گا سنی لائن بھائی آپ آ جائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میری آواز آ رہی ہے آپ کو جناب میری آواز آ رہی ہے یار میں نے شروع سے ہی یہ مناظرہ سنا مجھے جو ایک چیز بہت عجیب لگی ایک تو وہ صاحب بار بار فرما رہے تھے جناب کہ آپ بخاری اور مسلم سے حدیث لائیں اور انہوں نے کس چیز کا ریفرنس دیا کسی اور بک کا جب جناب انہوں نے آیات کی تشریح کی سورہ نحل تو انہوں نے جناب اپنی تشریحات کو اس میں لے آئے ارے بھائی آپ کسی مفسر کی بات کسی تفسیر کی بات کوٹ کریں پر جب یہاں پر حدیث کی بات آئی کہتے ہیں جناب ارے بھائی اگر آپ اسما اور رجال جانتے ہیں تو پھر آپ اعلان کریں جناب آپ محدث ہیں وہاں پر تموجن صاحب کسی جناب جو ہے کی بات کو کوٹ کر رہے ہیں لیکن وہ اپنی بات کوٹ کر رہے ہیں جناب کہ میں یہ کہہ رہا ہوں ارے بھائی آپ کوئی نہیں ہیں نہ تموجن صاحب کوئی ہے نہ میں ہوں میں کسی کی سائڈ نہیں لے رہا کہ میں تموجن صاحب کی سائیڈ لوں گا جناب میں وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے دوسری یہ بات ہے کہ ہر بندہ عقل و شعور رکھتا ہے اور ہر بندے کو پتا ہے کہ اگر یہاں پر کوئی یہ کہتا رہے کہ جناب سیلفی جیت سیلفی کچھ نہیں ہوتا میرے بھائی ساڑھے تین گھنٹے کی بحث میں اگر اینڈ میں آ کر بندہ یہ کہے جناب رہی ہے میں تو اس چیز کو مانتا نہیں ہوں ارے بھائی آپ کے ماننے یا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا سال ساڑھے چودہ سو سال جو ہو گئے وہ تو سارے کافر گزرے جناب وہ شرک کرتے رہے اور آج آ کر جناب چودویں چودہ صدی میں جناب انہیں آ کر پتا چل گیا بھائی یہ ذہیب ہے تو میرے بھائی ایسا نہیں ہوتا ایسا نہیں ہوتا وہ کل بھی آئیں گے اور کل بھی ان کی ایک ہی رت ہوگی انہوں نے تو کتابوں سے اس کو بھائی بیان کی ہے تو باقی کی کوئی سمجھے نہ سمجھے ہر بندے کی اپنی مرضی ہے تو وہ پھر مرغے کی ایک ہی ٹانگ ہے کہ اگر آپ صبح سے لے کر شام تک اس پہ بحث کرتے رہیں نتیجہ نہیں نکلے گا کیونکہ نتیجہ اس لیے نہیں نکلے گا کہ ہم نے ماننا نہیں ہے رب زنی علم صاحب ذرا ایک منٹ صبر کر جائیں ٹائم پلیز ایک منٹ صبر کر دیں میں بس جا رہا ہوں میں آپ کو سیلفی ایٹ صاحب کو میں دیتا ہوں میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے دیکھی ہے ہاں ابھی آ کر انہوں نے کل میرے خیال میں اعلان کیا تھا جناب کہ وہ بریلوی ہو جائیں گے سنی ہو جائیں گے لیکن انہوں نے مانی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کل پھر میں آؤں گا تو یہ بات ہے میرے بھائی جو جو بندہ یہاں پر بیٹھا ہوا تھا سب جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا ساڑھے تین گھنٹے سے ہم نے اس کو سنا ہے اور یہ جو تفصیل دل رائے اور حدیثوں کی اپنے پاس تشریات کرنی ہے تو میرے بھائی یہ خدا کے لیے میں نے اپنی قبر میں جانا ہے آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے اس کو چھوڑ دیں شرک کون کر رہے اپنے ماجہ جا کر پڑھیں خود پڑھیں تشریحات اپنے پاس سے نہ کریں مہدین نے کیا لکھا ہوا ہے تو یہ بات ہے اور دوسرا جناب اس روم کے جو ایڈمن حضرات ہیں ان کو بہت بہت مبارک کہ انہوں نے بہت زبردست جناب مناظرہ ارینج کیا ہے اور دونوں کو برابر ٹائم دیا ہے اچھا کام کی بات کریں کام کی کریزی ٹائگر صاحب آپ آ کر بات کر رہے ہیں آپ مجھے پتہ ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے اپنے بندے کو میں نے کسی کو سپورٹ کیا ہی نہیں ہے میں نے تو کسی کو سپورٹ نہیں کیا بھائی میں تو یہاں پر ایڈمن حضرات کو مبارک دے رہا ہوں جناب آپ نے بہت اچھا یہ مناظرہ ارینج کیا ہے اور حاجی صاحب نے وہی لکھا یار اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا تو حاجی صاحب آپ میرے خیال میں لیٹ آئے تو ہمیں کافی دیر سے ہم بیٹھے ہوئے سن رہے تھے تو بہر آ جائیں سلفی صاحب آپ کے لیے مائک فری ہے اور ایڈمن کا جناب بہت بہت شکریہ بہت اچھا مناظرہ تھا جناب آپ کے لیے مائک فری ہے اور مہربانی کریں جناب پرسنل کمنٹس کسی کے خلاف کوئی بھی بندہ نہ دے نہ کوئی غالم بلوچ اچھی بات نہیں ہے آج ہے سرفی صاحب آپ کے لیے مائک فری ہے جناب ہاں جی السلام علیکم و اللہ و یہ چاچا جی عمر کی تلوار ہے میں بس زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں مبارک دینے کے لیے آیا ہوں اپنے خادم رسول اور سالن بھائی کو کہ جس طرح انہوں نے مناظرے کو ارینج کیا یا کرایا ہے اللہ تعالی ان کو جتنا خیر دے دوسری بات یہ سیلفی ایٹ مرگیا نے کس لیے رکھا کہ پرسوں مناظرہ ہوا تھا ان کے روم میں خادم رسول بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پر سب کو ریڈ آرٹ ان کے ساتھ آٹھ آدمی ان کے ریڈ ڈاٹ اوپن اور اتنی بکواس اور اتنی گالی لکھی جا رہی ہے وہ جو مناظر جو دیوبندی مناظر تھا جی اتنی گالی اس کو کیسا مناظرہ ہو رہا ہے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے غیر مقلد اللہ کے اس طرح تھوڑے بڑے مناظرے ہوتے ہیں مناظرے ہوتے ہیں سب کو رہ ڈال دیا جائے جو ٹائم کیپنگ ہے اس کا اور جو بولنے والے ہیں وہ جو دوسرے حضرات ہیں جو ایڈمنٹ جو ارینج کر ان کا اوپن ہونا چاہیے باقی کسی کا نہیں ہے مگر خدا کی قسم خادم رسول بھائی ان کے روم میں اتنی تذیل کی کہ یہ جی بندوں کی یہ کوئی ایسا مناظرہ ہوتا ہے بھائی اور دوسری بات ہمارے تو موجن بائی کے دن بات اسی وقت ختم ہو جانی چاہیے تھی جب ہمارے شیخ ون آئے تھے انہوں نے وہ حدیثوں پڑھ کا سنائی تھی کہ یہ حدیث زبیر علی زئی نے بھی ان کو صحیح کہا بس آگے بات جانے کی ضرورت نہیں تھی اس نے بھی یہی کہا تھا کہ اسی بات پر انہی ادیسوں پر فیصلہ ہونا چاہیے اسی انہی باتوں پر فیصلہ ہونا چاہیے جب شیخ صاحب نے بھی آ کر کہہ دیا کہ زبیر زئی نے کہا کہ یہ حدیثیں صحیح ہے درست ختم مسئلہ ختم اب وہ بت نے بھی کہا یہاں کوئی ہار جیت نہیں ہے یہ ہار جیت کا نہیں ہے یہ دلال کی بات کسی صحیح دلال ہیں کس سے زیادہ کبھی دلال ہیں سبحان اللہ جی ٹھیک ہے جی آپ آ جائیں جزاک اللہ خیر میں یہی بتانے کے لئے آیا تھا کہ ان کی روموں میں کوئی آدمی نہ جائے مناظرہ کے لیے خدا کے لئے ون ٹو ون یہ سب کے اپنے ڈٹر جو اوپر رکھتے ہیں وہ وہاں پر ٹیکس پر ٹیکس ہیں جی بےحدہ جی اللہ معاف کرے جی میں نے دیکھا کا مناز ان کی روموں میں آؤ آؤ جی مناظرہ آؤ روم جی ہمارے ہو جان جی تم جی کیا کہتا آ جاؤ آ جاؤ, آ جاؤ. یہ سلفی آٹھ مرغیاں ہے آپ پتہ نہیں کس طرح اپنے تھو کو چاٹ رہا یہ جی. کس طرح اس کو گلے لگایا ہوا آ جائیں جی السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وہ بار کہ اجمین کیسے سب حضرات پہلی بات گرین پیس آپ اپنا دعوی اپنے پاس رکھے جھوٹا آپ کا یہ دعوی ہے قبر پرست آپ نے یہ ثابت نہیں کر سکتے نہ آپ کے ساتھی ثابت کر سکتے ہیں اور نہ آپ کے کوئی علماء ثابت کر سکتے ہیں اور یہ حدیث صحیح ہے ہاں میاں مٹھو گرین پیس اپنی جیب سے اپنے آپ کو مبارک دے رہے ہیں اس کا مراد ہے کہ آپ بڑے خبرائے ہوئے ہیں بار بار آپ لکھ رہی ہے مبارکیوں کو حق بات جب حق آتا ہے نہیں تو مجھے چور یار مجھے کوئی مسترد لگا نہیں دو جب حق آتا ہے نا تو باطل باغ جاتا ہے آپ کا ساتھی باغ ہے ہمارا ساتھی بھی ادھر ہے تو گرین پی صاحب لائن کہہ دینا کہ آج نہیں بھی مجھے پتا ہے کوئی بات نہیں جو بھی ہو اگر سنی لائن کہہ دینا کہ آج وہاں جیت گئے پھر آپ کہہ سکتے ہیں یا چھوڑے قادیانی تو میں ابھی زبان کو پاک رکھنی ورنہ جو لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے نا وہ ہم کیا کہیں ان کے بارے اچھا قادیانی ہے تو اس کو کمرے کے اندر بھی نہیں رکھنا چاہیے یہ کمینے قسم کے لوگ ہوتے میں چھوڑے اس کو جو بھی ہو تو اس سے بھی کمینہ ہے کم کل آدمی ہے نا تو اس کو چھوڑے تو حدیث شریف میں آپ کو ایک ابن سہمیاں آپ آب کے دیدی جان کی کتاب سے کوٹ کرنا جاتا ہوں عبداللہ ابنٹ پلیس اور ابن سہمیا الکلام الطیب پیج نمبر 69. اب یہ اس سے ثابت ہو جاتا ہے الحمد کہ ان کے برے بھی مدد مانگتے اور میں تو مجھے بھائی آپ سے ایک عرض کرتا ہوں آپ ان سے پوچھے کہ یہ تو غیر اللہ سے مدد مانگنا ناجائز سمجھتے ہیں تو جب صدام حسین نے کچھ اپنے مسل کو فلیکس کیا تھا عرب مبالک کے اندر انہوں نے کیوں نہیں اللہ کی پاک پرگاہ میں دعا کیوں نہیں کی امریکہ کے پیچھے کیوں مانگے تھے نہیں اس کو دو پتا چھوٹے حوالے دے اور روایت بالکل صحیح ہے ابن القصر نے لکھا تمام محدثین اسمار رجال کے علماء جنہوں نے اسمار رجال کی کتابیں لکھی ہوئی انہوں سب کے سب کا یہ حدیث صحیح ہے اور بلال خاطین یا بلال ابن خیتم دو قسم کے طرزوں کے ساتھ نام آتا ہے انہوں نے یہ عرض کیا یہی کہا تھا نا سنی لائن اور کیا کہا تھا ان لوگوں نے جب ان پر بمب پر رہے تھے تو ان کے جو وہ اس کا نام یار پول گیا بن باز ہاں بن باز نے جب فتاوا دیا تھا کہ ایک مشرق عامی آ سکتی ہے اور مدد کر سکتی ہے ہماری مسلمانوں کے قتل کے اندر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ ہم مشرقوں سے مدد نہیں لیں گے اینی کافی آدمیوں کے ہاتھ اوپر ہے مناظرے کے بارے یہ حدیث بالکل صحیح ہے اور مجھے بہت عجیب بات لگتی ہے جب امتحمیہ نے اطقاط السرات المستقین کے اندر اس حدیث کو نقل کر کے فرما دیا بلال بن حیتم ہے اور یہ حدیث صحیح ہے اور دوسری حدیث مجھے پتا نہیں ہے اگر تومہ جب نے پیش کیا یا کیا عثمان بن حنیف کی حدیث جس کے اندر وہ ایک دعا سکھاتے ہیں اور اس کی دعا کے اندر وسیلہ ہے استغاثہ ہے اس حدیث کی آپ ذرا سند بھی سن لیں بالکل صحیح ہے وہ اخبر آئن ابن حکم ہوں صحیح حکمه صحیح الا شرط تو یہ بھی حدیث صحیح ہے یہ پتا نہیں کدھر سے جرا کرتے ہیں یار. وہ دوسرے بھائی نے بات صحیح کی تھی کہ دل لگے تو صحیح حدیث کو زیف کہہ دیتے ہیں ذیف حدیث کو صحیح کہہ دیتے ہیں جب دو اکبر کی باری آتی ہے نا تو پھر رحمت اللہ تعالیٰ اپنے مولوی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور جب عقائد کے بارے آتا ہے تو اسی مولوی کے بولتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ تو میں مبارک دینا چاہتا ہوں تمام آہل سنت والجماعت کے لیے کہ حق ثابت ہو گیا یہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ علمی گفتگو کے مطابق کیونکہ جرا اس, اس, اس نے نہیں کی تو اگر جب تک وہ جذرا نہیں کر سکتا انشاء اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکثر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جناب امید ہے کہ بات آ رہی ہوگی دیکھیں جناب اپنا آئس مین صاحب آپ کو یہی نہیں پتا کہ ٹاپک چل کے آ رہے ہیں اور آپ پھر کے تعریفوں میں کسی بان رہے ہیں کہ جی وہ فلانے سے مدد مانگو فلانے سے مدد مانگی جائے کہ وہ کافروں سے مدد نہ مانگو آپ پتہ نہیں کون سے سیدھے پڑھ رہے ہیں یہاں ذکر چل رہا ہے جناب شرک کے بارے میں اور آپ یہ حدیثیں پڑھنا ہے جس میں یہ ہے کہ جناب کافروں سے مدد لیے انہوں نے فلانے سے مدد لی اور فلانے سے مدد لیے پہلے ٹاپک سمجھنے کی صلاحیت تو پیدا کرو میرے بھائی اس نے پورے روم کے اندر ایک اور بات بھی یہاں پہ کہی تھی کہ جناب آپ کو یہ کئی حدیث آیت نکال کے بتا دیں جس میں قبروں سے مانگنے کو جائز کرا دیے نبی پاس نے اور اس نے یہاں پہ کتنی آیتیں پڑھی اور ایک میں بھی بتا دوں سورہ فاطر کی آیت نمبر بائیس ہے وہ تو پہلے چودہ بتا رہا تھا نمبر میں واضح طور پہ یہ لکھا ہوا ہے اے نبی آپ قبر میں پڑے ہوئے یعنی مردوں کو نہیں سنا سکتے سمجھ میں آئی نا آپ بات آپ کبر میں پڑے ہوئے مردوں کو نہیں سنا سکتے قرآن کی سورہ فاطر آیت نمبر بائیس ہے سمجھے آپ یہاں کے کھڑے یار بول رہے ہو کہ جی کے پاس صحیح پانچ کا ٹرن ہے جی جی بالکل سمجھے نا آپ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ مردوں کی یہاں پہ تو شرکوں پر ٹاپک چلا تھا اور وہ جو حدیثوں کے اوپر جو بات ہو رہی تھی ان کی وہ اپنی جگہ دونوں کی باتیں چل رہی ہیں اس نے بھی کوئی غلط نہیں کہ یہ بات وہ جہاں سے ریفرنس نکال کے لے کر آ رہا ہے جب یہ خود ہی صحیح مسلم صحیح بہارے سے نہیں لا رہے تو وہ بھی تو ان کو دوسری جگہ سے ریفرنس دے گا بھائی اگر یہ وہاں سے نکال کے ریفرنس سیدھا سیدھا بتائیں کہ اس میں بھی جو اسے ہٹ کے کہیں اور نہیں جانا جب یہ خود ہٹ کے کہیں ادھر ادھر اتنے تمینیاں اور ادھر ادھر جا رہے تو وہ بھی ان کو کہیں اور سے ریفرنس دے گا یہ صحیح بخاری کو بھی کون سے صحیح مانتے ہیں جب ان کو صحیح بخاری کی بھی سمجھا صاحب کو ادھی سے بتائی ہے تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ ضعیف کہتے ہیں بیٹھ کے میرے بھائی نہ انہوں نے پورے شروع سے آخر تک کے اندر جتنا بھی یہاں پہ باتیں ہوئی تھی اس میں انہوں نے ایک آیت نہیں بتا دی جیسے یہ لکھا ہو کہ کپڑوں سے مانگنا جو ہے وہ جائز ہے وسیلہ وسیلہ وسیلہ وسیلہ کے چکر میں آگے انہوں نے مردوں کو قیدا کر دیا اور شہید کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب وہ زندہ ہے تو ان سے وہی سوال ہوتا ہے ڈوٹ نہیں لگا ہوتا کہ جناب آج جس زندگی کے آپ شہید کی بات کرتے ہیں تو اس کی بیوہ کو بھی جو جو ہے ہے اس میں عزت میں نہیں بٹھائیے آپ کس طرح سے آپ اس کی دوسری شادی کر دیں سمجھے نا بھائی وہ شہید زندہ کی جگہ ہوتا ہے لا کے یہ کس جگہ لا کے دینے مارتے ہیں کس حال میں اس کو لوگوں کے بارے میں سوچو جواب دیا کرو نا بالکل جناب حاجی صاحب یہ ان میں سے کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے یار آپ کا بندہ ہار وہ کس بات کا ہار گیا وہ بندہ گیا کیا اس کو جاب پہ نہیں جانا ہے تم لوگوں کا تو یہ کہ وہ جاب پہ چلا گیا تو وہ ہار گیا اس کا دن بیٹھا ہوا کراتا رہے گا کیا اس بندے نے کہا جی مجھے جو پہ جانا ہے کل میں پھر آیا میں ٹائم سیکٹ کر لو اور آپ بولتے ہیں جی وہ ہاریہ ہریا آر گیا اور یہی تو تم لوگوں کا چکر ہے یہاں پہ نا بھائی تو یہ کہ سموجا صاحب نے پورے چار گھنٹے برباد کیے لیکن ایک ریفرنس بھی نہیں لے کر آئے جب کپڑوں سے مانگنے کو جائز کرا دیا اور اس نے کتنی کو تو خود نہیں پتا کہ کب یہ گے میں آپ بات کر رہے تو جناب آپ کے پاس نہ تو قرآن کوئی آئے تھے نکل سکی ہے نہ آپ کے پاس کوئی آدیش نکل سکے آئی ایم آئی شائع کرتے تھے چار گھنٹے تک ایک آیت آپ نہیں نکال سکے یہ ثابت ہو سکے کہ سے یہ مانگنا چاہیے تو آئیے گا جی وہ فری کروں گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ جی سب بھائیوں کا میری آواز آ رہی ہے جی بھائی میں فسٹ ٹائم اس روم میں آیا ہوں کسی سے وہ بھی آئی ڈی لے کے آیا ہوں اور کافی دیر سے میں یہ بیٹھے سندر تبادلہ تو سب سے پہلے تو یہ بات بولنا چاہوں گا کہ جتنے بھی ادھر بھائی بیٹھے ہیں جس میں عالم بھی ہوں یا غیر عالم ہوں یا جو بھی بھائی ہوں یہ سب الحمد اللہ ہم سب آپس میں بھائی ہیں جو بھی ہوئے ہیں، یہاں پہ کوئی سب سے پہلے تو بات یہ ہار جیت کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے تو یہ نہ کوئی ایک دوسرے کو نیچا دکھائے جی جی تو یہ اصل میں میں لے کے آیا ہوں میں اصل میں بیلیکس کے اوپر آتا تھا فرسٹ ٹائم میں اس کے اوپر آیا ہوں بالٹاک کے اوپر تو میرے بھائی جتنی بھی یہ باتیں ہوئی ہیں یہاں پہ تموجن بھائی اور وہ جو انٹیلیجنٹ بھائی آئے تھے تو سب کی باتیں سن رہا تھا تو شاید جو ہے ایک حدیث کے اوپر جو ہے غالباً بات ہو رہی تھی اور اس کے اوپر ہی جو ہے کافی دیر بات ہوئی ہے آپ لوگ اس کو مناظرہ کے لیں یا آپس میں اصلاح کے لیں تو اس ٹاپک کے اوپر جو بات ہوئی ہے ارے اللہ کے بندے میں تو آپ لوگوں کا بھائی ہوں میں نے نہ آپ کی اپنی جو ہے کوئی نسبت آ کے دی ادھر نہ کچھ تو میرے کو تو الحمدللہ اللہ تعالی نے یہ آئی ڈی بھی آج جو میں ادھر آیا ہوں پالٹاک کے اوپر تو مجھے ملی ہے کہ ربی جتنی علم ہمارے علم میں اضافہ فرما مگر میرے بھائیوں میں ایک بات بولنا چاہوں گا کہ یہ جو باتیں ابھی جو یہاں پہ ہوئی ہیں اگر وہ بھائی جو حدیث پیش کر رہا تھا اور اپنا تموجن بھائی جو تھے وہ پیش کر رہے تھے دونوں ایک ہی حدیث پیش کر رہے تھے مگر بات یہ ہے کہ تمو بھائی اور سارے بھائی جو بھی ہیں کہ پہلے تو جو حدیث پیش کی جا رہی ہے اس کی صنعت جیسے تموجن بھائی نے پیش کی ہے، تو اس کے بارے میں سارے انسانوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی میں نے کہاں سے پیش کی ہے کیونکہ الگ الگ جو ہے کتابوں کے اندر سے جو ہے اس کو مسلم ابن ابی شیبا کے بھی بہت سارے نسخے جو ہے چھپ چکے ہیں مہران الامش جو جن کا پورا نام تھا جن کو تموجن بھائی بتانا چاہ رہے تھے جیسے کہ اس بھائی کو پتا نہیں تھا تو اس راوی کے اوپر کچھ لوگ بھائی اعتراض کر کے اس حدیث کو نہیں مانتے تو اس وجہ سے جو ہے اور جو اپنا تموجن بھائی پیش کر رہے تھے وہ اپنے حوالوں سے پیش کر رہے تھے جیسے کہ علی بن مدنی ہے وہ جو ہے جی جی میں نے کوئی کسی کو یہاں پہ گالی نہیں دی اور میں بھی نہیں چاہوں گا کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سب جتنے بھی یہاں پہ روم کے اندر جتنے بھی بھائی بیٹھے ہیں وہ میں بولتا ہوں کہ جتنے بھی بھائی بیٹھے سب اللہ کے نبی سے محبت کرنے والے بھائی بیٹھے ہیں تو جس جو انسان اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے تو وہ یقیناً گالی نہیں دے گا کیونکہ اپنے نبی کی بات اپنے سینے سے اپنے دل میں بٹھا لے گا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جو انسان مسلمان کو گالی دیتا ہے وہ فاسک ہے تو میں الحمد للہ آپ جتنے بھی ادھر بھائی بیٹھے ہیں تو ان کو سب کو جو جو مسلمان سمجھتا ہوں انشاءاللہ ادھر کوئی گالی تو کوئی میں دوسروں کو بھی نہیں دیں دوں گا تو یہ بات ہے اور ایسی بات دوسری تو دیکھیں میرے بھائی سارے بھائی جتنے بھی بیٹھے ہیں تو لینا چاہیے اور اللہ کے نبی کی طرف جو ہے باتیں کر کے اللہ کے نبی سے باتیں لینا چاہیے تو جتنے بھی بھائی ادھر بیٹھے ہیں دیکھیں میں نے ادھر آ کے نہ کسی جماعت کو نہ میں کسی کا میں سائڈ لے رہا ہوں تو بات وہی ہے کہ وسلم نے سب کو بولا کو لاہ سب لوگ الہ اللہ دے دو پھر بعد میں جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو چورانوے جس کے اندر جو ہے رب نا اننا امن فخر لانا تو یہ جو آیت ہے اس کے اندر بھی جو ہے لوگ ایمان لے کے آئے اللہ کے نبی کے اوپر پھر انہوں نے مففرت مانگی اور اسی طریقے سے لاکھوں جگہوں پہ جو ہے پوری قرآن و حدیث بھری ہوئی ہے اس بات کے اندر کہ آپ وسلم نے بھی جو ہے اللہ کی عبادت کرنے کو بولا اللہ سے جو ہے سارے معاملات کرنے کو بولا یہ ساری عبادات سکھائی ہیں جتنے بھی جتنے بھی معاملات ہیں اللہ کے نبی نے ہمارے کو اسی وجہ سے سکھائے کہ اللہ ہمارا راضی ہو جائے اور اللہ کے نبی کے کہنے پہ جو لوگ چلے تو آپ لوگ سب جانتے ہیں بھائی وہ اللہ کے ولی بن چکے ہیں صحیح ہے نا اللہ کے ولی بن چکے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو فالو کیا وہ اللہ کے نبی جو ہے ولی بن چکے ہیں تو میرے بھائیوں اس بات کو جو ہے ہار اور جیت نہیں بنایا جائے اگر وہ بھائی بھی جو آئے تھے اپنا جو کیا نام تھا انٹیلیجنٹ بھائی تو وہ بھی جس ایک بات دے رہے ہیں تو ان کو بھی چاہیے کہ اور اجال کی جو ہے ساری کتابیں دیکھ کے آئے اور جو اپنے تموجن بھائی یہاں پہ یہ بھی ہے حوالے دے تھے تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب کے تو اس کے اندر جو ہے بات وہی ہے کہ کبھی کس حدیث کے اندر کوئی دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے اور ایسی جو ہے دوسری بات ہو رہی ہوتی ہے کوئی اب اپنی کتاب کے اندر دوسری روایت کرتا ہے کوئی کسی تو یہ حدیثوں کی محدثین نے بہت ساری کتابیں ہیں تو اب جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے ایک دوسرے کے جو محدود ان کے اوپر اعتراضات ہیں تو मेरे بھائیوں دیکھ کے یہ जो سلفی ایٹ مرغیاں جو آئی ڈی بنائی ہے میرے بھائی اللہ اللہ آپ کو ہدایت دے آپ ہمارے بڑے آپ جو ہے سلف سالحین کے نام کے اوپر جو ہے کوئی آپ سے جیسے بھی کوئی بات کر رہا ہے آپ اس کے نام بے اوپر جو ہے کچھ آئی ڈی جو ہے اس کے نام بگاڑے آئی ڈی کا مگر جو ہے سلف سالحین کے اوپر جو ہے یہ ایسی آئی ڈیا نہ بنائیں اور میں یہی بولوں گا بھلے سنت والے کے اوپر بھی جو بھی دیوبند ہو یا بریلوی ہو کسی کے بھی اوپر جو ہے یہ نام نہ بگاڑا جائے تاکہ اس سے جو ہے آپس میں دلوں میں خرابی پیدا ہوتی ہے اور جتنے بھی ادھر بھائی بیٹھے ہیں ہم لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے دلوں کو جوڑنا یہ مقصد ہے سارے ادھر جتنے بھی ہم سب اسٹوڈنٹ ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں یہاں پہ سیکھنے کے نہیں بیٹھے تھے کافی دیر سے تو میرا بھائیوں کے اوپر احترام ہو رہا ہے تو صنعت کے اوپر ہر کسی کو جو ہے پوری پوری چین کے جو ہے عبور حاصل ہونا چاہیے ہر ایک بندے کے اوپر کسی بھی بندے کے اوپر جرا کرے کوئی بھی بندہ تو اس بندے کے اوپر جو ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے بندہ کون ہے کیا ہے مگر بات وہی ہے دیکھیں اس امت کے لیے اللہ کے نبی نے دیکھے وہ بھائی ہوں انٹیلیجنٹ بھائی ہوں یا دوسرے بھائی ہوں اس امت کے اندر جو ہے آن لگے نبی نے ایک سکھائی ہے سب کو اسلام علیکم و اللہ میری بات آ ہے اپنا آواز آ رہی ہے آپ کو جی میں انشاءاللہ دیتا ہوں بس ایک دعا آپ لوگوں کو بتا دوں جو اللہ کے نبی نے جو ہے ہم سب کو سکھائی ہے تو وہ دعا سارے بھائی دیکھ لیں بلکہ اعوذ عملی ان بکا و انا آلم و و استغفر و استغفر کا بیکا یہ مستن احمد کے اندر بھی یہ حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر بھی حدیث ہے صحیح تقریب التہذیب اور تہذیب التہذیب کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے تو یہ میرے بھائی شرک سے خوف خانے کی نہیں ہے ہر مسلمان کو جو ہے اللہ کے نبی نے سکھائی ہے تو کوئی کسی کو یہاں پہ کافر نہ بولے اگر کوئی مسلمان اپنے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میں جو ہے شرک کی طرف جا رہا ہوں تو وہ یہ دعا پڑھے تو انشاءاللہ جو ہے بات ہو جائے گی ختم ہر کوئی جو ہے شرک سے جو ہے اس کے پر جو ہے اللہ کے نبی نے یہ جو ہے دعا سکھا دی ہے ہر بندہ جو ہے شرک سے بچنے کی نہیں ہے یہ دعا دعا اور یہ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہے اور میں پھر یہ بولوں گا سلفی جو ہے یہ ایٹ مرغیاں یہ جو ہے تھوڑا سا کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو دیکھیں میرے بھائی کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو وہاں بھی کوئی اپنے آپ کو کہتا ہو بریل بھی کوئی کہتا ہو کوئی دیوبندی اپنے آپ کو بھی ہو سب لوگ جو ہیں یہ دعا پڑے کیونکہ السلام علیکم میں تمام مسلمان بھائی اور بہنوں کو اصل بات یہ ہے کہ جب میں نے یہ کہا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں فائدہ اس لیے نہیں ہے کہ بات ہوتی ہے سول کی اور مناظرہ ہو رہا ہے تاکہ سچ لوگوں کے سامنے لائے جائے تو ایسے ماحول میں جہاں پہ حدیث پہ بات ہو رہی ہے جہاں پہ قرآن کی آیات پہ بات ہو رہی ہے جہاں حدیث پہ بات ہو رہی ہو جہاں قرآن کی آیات پہ بات ہو رہی ہو وہاں پہ کچھ لوگ گالیاں لکھنی شروع کر دیتے ہیں کیا ہوا ان چیزوں کا اور کیا ایک آدمی ابھی تموجن بھائی بات کر رہے تھے اور یہ مناظرہ چل رہا تھا میں وہ عالم نہیں تھے کہ جو سوال کیا جا رہا تھا آپ کی وائس بریک ہو ہوگی بھائی آپ کو تو نماز پڑھنے والے بھی وہ لگتے ہیں منافق لگتے ہیں تو آپ کی وائس بریک ہو السلام علیکم و رحمتہ اللہ بعد میری بریت حاجی صاحب آپ سے مائک چھوٹ گیا ہے. Oh, oh, oh, پتہ نہیں وہ بس زیادہ لوڈ روم کے اوپر پڑ جائے تو ایسا کسی کسی کو ہوتا ہے میری آواز بھی نہیں آ رہی صحیح صاحب آ رہی ہوگی فریض صاحب کیا حال چال ہے آپ کا میری آواز بھی نہیں آ رہی صحیح صاحب پلیز بتائیے گا ہاں تو یہ پال والوں کی طرف سے کبھی کبھی ہو جاتا ہے آپ دوبارہ جمپ مار کر آ جائیں ورنہ ایک دفعہ آپ روم سے جائیں گے تو دوبارہ آئیں گے ان شاء تعالیٰ ٹھیک ہو جائے گی آ جائیں آپ ایک دفعہ دیکھ لیں جمپ مار کر بہت بہت شکریہ آ, سلام علیکم اصل باجی کے کہ ربی جتنی ربی جتنی علما صاحب جو تھے نا تو وہ میرا مائک تھا ابھی بھی دیکھو یہ بکواس لکھ رہا ہے اور یہ وہی ہے نام بدل کے بیٹھا ہوا پرانا جیس تو مناسب یادہ کرنے کی کیا ضرورت ہے یہاں پہ ایسے ایسے لوگ آتے ہیں ان کا ایمان یہ دیکھو کیا لکھ رہا ہے میری سوچا سنکم آپ چاہتے ہیں کیا ہے یہ چیزیں وہ نیچے فراز نے بکواس شروع کر دی گندی گندی گالیاں لکھ رہے تھے میں نے کہا میں بار بار آپ کو کہوں گا تو فائدہ کیا ہے پھر اور پھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہوں کبھی کوئی بچے آ جاتے دیکھتے ہیں اللہ کی قسم کسی کی نظر اچھا نکال دیا تھا آپ نے وہ اگر کسی کی نظر پڑ جائے تو یار کمال ہے گفتگو کیا اور یہ سامنے انسانی جسم کے آزاد کے نام آ رہے تھے یا تو پھر دوسرا روم ہو تو مجھے بھی آزادی ہو میں بھی پھر صحیح چڑھائی کروں تو موجود بھائی آپ ہمیں تشوی ویسے کہ ویسے ہم رہ گئے تھے ہم دیکھے نو پرسنل خود گالی دی اور ابھی پرسنل نہیں ہونا چاہیے ہمیں مزہ نہیں آیا پتہ کیا ہے آپ کے سوال کا جواب وہ نہیں دے پائے کیوں ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا اور ان کو اس سے نہیں سنائی دے رہا تھا کیوں کہ پال کا کوئی مسئلہ تھا آپ بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے وہ بار بار دوسری بات کر رہے تھے تو یہ آمنا سامنا ہوتا ہے نا صحیح بات ہوتی تو میں تو عالم نہیں ہوں سیدھی بات بتاؤں آپ کو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ آپ عالم ہیں کسی عالم کے ساتھ بیٹھیں گے پھر آپ جو سالو جواب کریں گے پھر بات بنے گی اور وہ جو انٹیلیجنٹ صاحب وہ بھی عالم نہیں تھے یہ میں بتاتا چلوں آپ کو لیکن انداز میں یہ بات نہیں کہ کسی ایک آدمی سے آپ جیت جائیں تو ہم سارے کے سارے شاہباز کلندر کے مریض بن جائیں گے اٹ از ناٹ پاسبل ایسا کچھ بھی نہیں ہونے والا کیونکہ جو آدمی توحید پر ایمان رکھتا ہے آپ شیخ کی جتنی مرضی تعریفیں کر دیں آپ بات روحانی کرتے ہیں اور جواب آپ دلیل دیتے ہیں مادی انداز میں اور یہاں پہ ایک آدمی نے کہا جناب آپ کو جاتا ہے لو جی سائلنٹ بھائی آپ مجھے پانچ روپے دیں میں نے پکار لیے سائلنٹ بھائی کو یہ, یہ جو ہے نا یہ جہلانہ گفتگو ہے اس سے کچھ نہیں ہوتا ایسی بات ہے تو میں تو دے دوں گا میں تو پیسے دے دوں گا نا مجھے بلاؤ سعید صاحب مجھے بلاؤ میں آپ کے جواب دینے کو تیار ہوں آپ مجھے پکارے میں حاضر ہوں کیا حکم ہے میرے لیے کیا اس طرح عبد القادر جانی رحمتہ اللہ علیہ کو پکارے گے تو وہ آپ کو جواب دے گا یہ دنیا کے اندر لین دین کے لیے معاملات کو سیدھے چلانے کے لیے انسانوں کے باہمی رابطے ہوتے ہیں سمجھ گئے آپ تو یہ اس طرح کسی ہندو کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہے ہیں کسی عیسائی کے ساتھ نہیں گفتگو کر رہے ہیں کہ اس طرح کا آدمی آئے اور ایسے جواب دیں بھائی یہ پانچ روپئے دیں تو وہ دے گا تو آپ کہیں گے یہ بھی شرک ہو گیا یہ شرک کی تعریف اس بات پر بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہمیں ان چیزوں کی ضرورت ہے آپ رکھیں ایسا ٹاپک رکھیں کہ جس میں عقیدے مضبوط ہوں آپ نے علم حاصل کیا آپ کے پاس بہت علم ہے کسی عالم کے ساتھ بات کرے کہ جو روم کا ٹاپک چلتا رہتا ہے جرنلی ہوتا ہے خادم رسول بھائی چلا رہے تھے تو وہ ہونا چاہیے اسی روم کے اندر اب تو عالم ہیں آپ نے اجازت دی ہے اپنے کسی آدمی کو کہ وہ آ کر یہ کہ وہ صحابہ جن کی شان ہے, شان بیان کی گئی ہے کلام پاک میں کہ جناب وہ ہر وقت رقو میں ہوتے ہیں سجدے میں ہوتے ہیں ان کی پیشانیاں چمک رہی ہوتی ہیں بکثر سجدہ یہاں روم میں جناب ایک آدمی آتا ہے جناب کہ جناب جنگ کے دوران کہا گیا کہ دیکھ لو یہ وہ منافق ہیں اور ان کی نشانیاں یہ ہی ہیں کہ ان کی پیشانیوں پہ محراب بنے ہوں گے یہ جو نمازیں پڑھ رہے ہوں گے یہ سب سے بڑے منافق ہے صاحبہ نمازی بڑے بڑے جناب مقام اور ان کے بارے میں اتنی بڑی بکواس اس روم میں ہو رہی تھی کہ جن کی شان قرآن میں بیان کی گیا تو عالم ہے. اگر آپ یہ بھی رد کرتے ہیں کہ جناب قرآن غلط ہو گیا اور یہ جھٹھی کہانیاں بکواس لکھنے والے جو ہیں جس کے سہارے پر صحابہ کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں اس روم کے اندر کہ جناب جب جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ دیکھ لو اس میں وہ لوگ مرے ہوں گے جن کی اس ستک بکواس بجائے آپ تو مسلمان ہیں عالم میں آپ ان لوگوں کو خد رد کریں ہم کیوں کریں ہم کیوں عورت کریں آہ پالے میں باقی آو... ایسا تھا کہ نبی وسلم زر... کے زمانے میں اللہ براک آپ کی بریک ہو رہی تھی حاجی صاحب صاحب آپ کو بات کا پتا نہیں ہے کیسے بات ہوئی اور کس طرح ہوئی دیکھیں میرے نقطۂ نظر سے تموجن بھی عالم نہیں ہے یہ بھی ہمارے جیسا مزدور آدمی ہے صبح کچھ دیر کے لیے میں آن لائن ہوتا ہوں کوئی نہ کوئی میں روم کھول لیتا ہوں ویسے ہی چلے یار تقریباً ایک گھنٹے کے لیے سارے, سارے پال کو پتا ہے جب میں سو کر اٹھتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ ناشتہ وغیرہ کرنے میں ایک گھنٹہ لگ جاتا ہے ٹھیک ہے حاجی صاحب اس وقت یہ انٹیلیجینٹ صاحب آئے تھے مجھے یہ تو پتا تھا آ کر انہوں نے چڑھائی شروع کر دی تھی ویسے گپ شپ لگانے کے لیے جیسے کبھی سونگ سن لیا کبھی ویسے وہ صبح کے وقت کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ شرک شرک شرک کہ میں چیلنج کرتا ہوں تموجن صاحب بھی تھے ادھر ان کی بحث و مباحثہ ہو گئی اب آپ سنیں سارے روم والے ان شاء اللہ تعالی بات کوئی غلط نہیں ہوگی تو ادھر تموجن صاحب کے ساتھ پنگا پڑ گیا انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے بخاری شریف سے یا قرآن پاک سے ایک بھی آپ دکھا دو میں بریلوی ہونے کے لیے تیار ہوں اچھا میں نے تو اس کے اوپر یہ کہا تھا کہ میرے حال کے اوپر آپ رحم کرو یہ دو دو چار چار دفعہ آپس میں بحث کو مباصہ کیا کہ میں نے تو جانا ہے تو آپ شام کو آ جائیں پاکستانی ٹائم بارہ بجے میں روم کھولوں گا جو جس ملک میں ہیں پاکستانی ٹائم دیکھ لیں تو آپ بات کر لیجئے گا ان دونوں نے کہا ٹھیک ہے جناب تو میں روم بند کر کے میں چلا گیا میں پھر شام کو آیا اپنے وعدے کے مطابق ٹھیک ہے اس وقت ان کو میں نے پی ایم کیا انہوں نے کہا کہ میں تیار ہوں کچھ دیر کے بعد کہا جناب میرے بندوں نے مجھے روک دیا میں نے کہا یہ کیا آپ کے بندوں نے روک دیا آپ نے وعدہ کیا تھا تو ٹھیک ہے آپ نہ آؤ یقین کرے میں نے روم میں بات نہیں کی کیونکہ آپس میں بات اوپر آپ فرینڈ لی اس میں کسی جگہ آپ کو یہ نہیں کہ مناظرہ دیکھے نا ہماری طرف سے بھرپور کوشش کی گئی ہمارے ایڈمن کی طرف سے وہ آگے میں نے کہا تین منٹ آپ لو تین منٹ یہ لے آپ کر لو بھجو جو بھی آپ نے کرنی ہے اس کے اوپر ساڑھے تین گھنٹے یقین کرے کہ ایک پل بھی ہم نہیں ہلیں کس طرح ہم نے گڑیاں دیکھی ہیں اور کس طرح ہم نے ڈیوٹی انجام دی ہے یہ تو آپ کبھی یہ کام کروائیں تو آپ کو پتا ہو میں تو کرسی سے اٹھا نہیں ایک پل بھی نہ کسی قسم کی رائے دی ہے دیکھیں نا انہوں نے چیلنج کیا تھا وہ چیلنج کے مطابق وہ آ گئے تو موجن صاحب بھی آ ساڑھے تین گھنٹے بات کروا دی اور سارا پال ادھر اسی لوگ تھے جو اپنی اظہار خیال وہ کر رہے ہیں سارا پال آپ لیٹ آئے ہو, آپ سارا سنتے تو بھائی آپ کو پتا چل جاتا کیا صورت حال ہے بات تو تبھی کسی اے اے طرف لگتی ہے نا جب بھی آؤ جی اب دیکھے نا حاجی صاحب آپ بھی سارے زمانے کو شرک شرک کہتے رہو تو پھر آؤ بات نپٹا لو میں شرک کرنے والے کے اوپر لانت بھیجتا ہوں ریکارڈ کریں اللہ تعالی کی لانت شرک کرنے والے کے اوپر مگر میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بتاؤ شرک ہے کیا مجھے پتا تو چلے یار شرک کیا کسی غریب کو کھانا کھلانا شرک ہے یہ پتا تو چلے نا دیکھے نا کوئی اس کا کوئی نہ کوئی تو قانون بنانا پڑے گا نا حاجی صاحب کہ یہ یہ چیزیں شرک میں آتی ہے صرف یہ مسئلہ ہے یار یہ کیا آپ کر رہے ہو کیا لکھ رہے ہو یار دیکھے فراز صاحب برائے مہربانی آپ کی مہربانی ہے میں بڑی موت بانا آپ سے گزارش کر رہا ہوں لاسٹ ٹائم آپ جب بھی روم میں آتے ہیں آپ ہمیں تنگ کرتے ہیں میرے بھائی میں آپ کے روم میں نہیں جاتا ٹھیک ہے تو آپ کی مہربانی مجھے معاف دیئے آپ ادھر آئیں ویلکم سو بسم اللہ دو دو ہاتھوں سے سلام مگر ادھر آئیں گے آپ ہمارے رولز کے ساتھ چلنا پڑے گا آپ ہمیں نہ کہیں کون ادھر آتا ہے کون نہیں یہاں پر آنے والے مہمانوں کی یقیناً ان کو ہم بلوا کر گالیاں نہیں دلوا سکتے نہ ہی ان کے منہ سے نہ ہی کسی دوسرے کو تو آپ کی مہربانی ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں نہ تو کسی مہمان کو اجازت دیں کہ وہ گالی دیں نہ کسی کو لکھنے کی یہ آپ کی مرضی ہے اگر آپ آنا چاہو آ جاؤ بھائی ویلکم اگر نہیں آنا چاہو تو ظاہر ہے پھر میں بین لسٹ میں آپ کو ڈال دوں گا یہ تو نہیں نا کہ بھائی آپ جب بھی آتے ہو آپ تنگ کرنا شروع کر دیتے ہو سپیکر کو سپیکروں کو اگر حاجی صاحب اپنی بات کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں وہ آپ کا نام لے رہے ہیں کسی نک کا وہ نام لیتے ہیں تو آپ ہمارے اوپر گلہ کیجئے یا آپ جواب دیں چند دنوں سے حاجی صاحب اس روم میں آ رہے ہیں مصیبت پڑی ہوئی ہے کئی لوگوں کو بھئی پرانے جو گلے شکوے ہیں اب آپ دیکھیں نا کہ ہمارے روم میں وہ کوئی غلط بات کرتے ہیں میرے بھائی یہ تو دیکھے نا انہوں نے کبھی شیعہ کی بات بات نہیں کی اس روم میں اس روم کے شیعہ ایڈمن ہیں یقین کرے وہ حاجی صاحب کی سب سے زیادہ حمایت کرتے ہیں کوئی نہ بھی تو وجہ ہے کہ وہ دے دے مگر آپ بھی تو یار پلیز آپ پرانے دوست ہیں بھائی میری بات سنیں آپ کی مرضی ہے جو بھی بریلوی ہیں جو بھی دیوبندی ہیں جو بھی وہاں بھی ہیں مذہبی لوگ آپ کی مرضی ہے آپ آئے یا نہ آئے ہمیں بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے سی سی بات ہے ہم چار دوستوں میں تین چار بھی ہم بیٹھ سکتے ہیں اگر نہیں ہوگا تو ہم سیاست کے اوپر بات کرنے کے لیے کافی ہے بس میں نے تو کہا ہوا ہے اور سیاست پر مجھے ریسپانس زیادہ ملتا ہے ساتھ ساتھ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں تو پلیز یار آپ رہنے دیں کبھی کسی روم میں کبھی کسی روم میں تو خیر حاجی صاحب آپ کو پتا نہیں ہے بھائی اگر ایک طرف سے چیلنج آئے گا تو ظاہر ہے کہ دوسری طرف سے کئی قبول کرنے والے ہوں گے بھائی ساڑھے تین گھنٹے آج بات ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے کل کام پر جانا ہے ٹھیک ہے کل آ جاؤں گا دروازے کھلیں گے آ جائیں گے ٹھیک ہے تو موجود صاحب بھی آ جائیں گے تو ٹھیک ہے نہیں کوئی آئے گا تو نہ صحیح اللہ اللہ تو خیر صلاح اس اتنی سی بات ہے اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے آ جائیں جی موجن صاحب تشریف <تصفح> لائیے گا السلام علیکم یہ میری اگر آواز آ رہی تو بہتر کیجیے گا السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ بات ایسی ہے مطلب کوئی غلط نہیں ہے میں روزانہ کرتا ہوں میں اصل میں ہوتا ہوں جاب پہ چار چار گھنٹے ایک ہی جگہ مجھے بیٹھنا میرے لیے بڑا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج آپ نے صبح کہ بھائی شام کو آئیں بس بیٹھ جائیں میری بات سمجھ رہے ہیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے میں چار گھنٹے ساڑھے تین گھنٹے ایک ہی جگہ پہ تب مسئلہ ہے جی نہ ہلو تب مسئلہ ہے میرے لیے تو اس طرح روزانہ یہ کام نہیں ہو سکتا جو ہونا تھا وہ آج ہو گیا وہ ابھی بھی آن لائن ہے وہ لڑکا کہہ رہے میں جا پہ جاؤں گا ابھی سنی لائن کو اس نے جو ہے ٹیکسٹ کیا ہے سنی لائن کہہ رہے کہ وہ اس کو انوائٹ کر رہا ہے دس دفعہ کا لائف روم میں تو بہرحال اصل میں دیکھیے بات یہ نہیں ہے ربی جدنی علم کو پہلے میں ریسپانس دے دوں یہ کہہ رہے امام آمش کے بارے میں کہہ رہے کہ کے بارے कुछ کچھ نے کلام کیا ہوا ہے تو وہی دیکھے ربی مطلب بات کو بڑھانا آپ مجھے وہ امام بتائیں جس کے بارے میں کسی نے کلام نہ کیا ہو ربی صاحب مجھے وہ بندہ بتائی جس کے بارے میں کلام نہ ہوا ہو امام بخاری کے بارے میں ان کی شعیو خبوات اتنے ابھی حاطم اور بزرا نے ان کو متروب کیا ہے جب انہوں نے اپنی تاریخ لکھی تھی میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے لیکن ہم ان کے ان اخوار کو نہیں لیتے کیونکہ ان کے مقابلے میں آپ نے تعزیلوں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے سر جرا کو نہیں دیکھے فلان جرا کر کے بیڑا راستہ ناس ہو گیا ان کا اس قسم کی باتیں نہیں ہوتی باقی نہ میں کوئی عالم ہوں نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم ہوں ٹھیک ہے یہ مطلب میں کلیر کر دوں نہ کام بندہ ہوں جیسے یہاں پر بھائی آتے ہیں بس میں بھی کام سب بندہ ہوں آتا ہوں بات کر دیتا ہوں جو پتہ ہوتا ہے بتا دیتا ہوں جو نہیں پتہ ہوتا تو کہہ دیتا ہوں میں پوچھ کے بتا دوں گا تیسری بات یہ ہے کہ اس شخص نے آپ لوگوں نے نوٹ کیا ہوگا بھائی بحث ہوں واسطے کچھ اصول ہوتے ہیں اصول ضابطے ہوتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ میں نہیں مانتا اور میں اس چیز کو نہیں مانتا ٹھیک ہے یہ بات نہیں ہوتی کے ترجیحے اس نے کیے غلط کیے تفسیریں کی ہے تفصیل کے رائے کی ہے کسی مفسر کو سکورٹ نہیں کیا میں نے تبری کو کورٹ کیا اس سے نہیں کیا میں نے کو کوٹ کیا اس سے نہیں مانا میں نے اتنے آباز کا کال دیا انہوں نے نہیں مانا میں نے اتنے جوزری کو کال رکھا تب کسی جگہ پہ بھی وہ شخص نہیں تھا مناظرہ تو وہ اسی وقت یا بحث ہوتی یا برقول ہر بات کو ہار جیتی لگے تو ہارنا تو اسی وقت اس کا ثابت ہو گیا تھا ٹھیک ہے جی تو بارہ میں بھی جس کام کے لیے آیا تھا وہ یہ ہے کہ امام عام جو ہے وہ کوئی عام گہرے محدث نہیں ہے سہا کے راجیوں میں سے ہیں کیا چیز سہا کے راجیوں میں سے ہیں کئی آدیث پوری سہا میں سے دی گئی ہیں اتنے ہی مطلب اگر کسی کے ایک آباد کرنے سے کوئی آدمی کم نہیں ہو جاتا آپ اس کے مقابلے میں تاجیریں بھی دیکھنی ہوتی ہیں باقی ربی جس دن میں سب آپ نے اپنے احباب کی جو پالٹا ان کے ریکارڈنگ سنی آپ نے امام اعظم کو قذاب اور جھوٹا امام یوسف امام محمد کو کزاب اور جھوٹا کہنے والے لوگ امام اعظم کہ... جی جی ایک منٹ حضرت ایک منٹ رب گزارا کیجیے تو مجھے بات کرنے دینا امام اعظم کو پندرہ حدیثیں آتی تھیں اور پچیس حدیثیں تو آپ کی بھی آتی ہوں گی تو کیا پورا زمانہ آپ کو فالو کرے گا بہرحال میں جی سج... آیت کے لیے آئے یہ ہے کہ میں نے آج سے بات کرنی تھی لیکن میں کس سے بات کروں مقامی افسوس یہ ہے کہ میں بات کس سے کروں ہر کوئی آتا ہے جی حایت آیت... کورٹ کی فاتر کی ہیں اور میں اس کا ترجمہ میں پڑھ لوں نہیں ہے اور نئی یکاں ہے اندھیرے اور نور امور اکساں ہیں سایہ اور تیز دھوپ اور نہ ایک جیسے اور مرد بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جس کو چاہتا ہے اور آپ نہیں سناتے جو قبروں میں ہیں میں اللہ کثیر پیج نمبر 907 زیرو میرے سامنے اوپن ہے تو مجھے اگر آپ 3-4 منٹ میں پڑھتا ہوں بڑا کل سے میں اسایت کے بارے میں سن رہا ہوں ہر کوئی آتا ہے اسایت کو کوٹ کرتا ہے جناب قبر پرستی قبر پرستی قبر پرستی تو ہارڈلی 3 یا 4 منٹ لوں گا تو پھر میں ان شاء مائک چھوڑنے لگوں کی جانا ہے عرصہ پڑھنی ہے تو اگر ایڈ کی اجازت ہو تو پھر پڑھ لوں کیونکہ کا ٹاپک کا تھا لیکن وہ بندہ چلے گیا تو اجازت ہو تو میں جلدی تیس کو پڑھ لیتا ہوں یہ قبر کا ایک حوالہ آ رہا ہے اور ہر کوئی اسی کی بات کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کا راج سنیے جی وعلیکم السلام سنیے اللہ میں کثیر فرمایا جا رہا ہے کہ مختلف اور متضاد اشیاء ایک سا نہیں اندھا اور بینا ایک سا نہیں ہو سکتے بلکہ ان کے درمیان بہت زیادہ فرق ہے اسی طرح اندھیرے اور نور سایہ اور دور اور زندے اور مردے برابر نہیں یہاں مومنوں اور کافروں کی مثال بیان ہو رہی ہے مومنوں کی مثال زندوں کی ہے اور کافروں کی مثال مردوں کی سی ہے کہ فرمایا او من کار تھری کیا وہ جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندہ کیا اور اس کے لیے نور بنا دیے جس کے اجالے میں وہ لوگوں کے درمیان چلتا ہے وہ جیسا ہو سکتا ہے جو اندھیروں میں پڑا ہو اس سے نکلنے والا نہ ہو مسلم الفریق نے کل عام سورہ نمبر 24 بلند سورہ نمبر 24 ان دونوں فریقوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو اور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ہو. کیا ان دونوں کا حال لکھتا ہے مومن دیکھنے سننے والا ہے اسے نور حاصل ہے اور دونیا آخرت میں فراط مستقین کا گامزل ہے اسے سایہ اور نہروں والی جنت تک پہ پہنچا دے گا جبکہ کافر انڈا اور بہرا ہے اندھیروں میں بھٹک رہا ہے جسے باہر نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں وہ ہمیشہ گمراہی میں سرگردار رہتا ہے اور قیامت کے دن جہنم رسید ہوگا جہاں حرارت شدید لو کھولتا پانی اور گرم سیاہ گرم سیاح سایہ اس کی توازے کے لیے تیار ہے ان اللہ اللہ تعالی جی سے چاہے سماعت حجت اور اس کے قبول کرنے کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں یعنی جس طرح مردے کو فار مردے کو قبروں میں جانے کے بعد ہدایت اور اس کی دعوت سے استفادہ نہیں کر سکتے اسی طرح یہ مشقین ان پر بدوقت لکھ دی گئی ہے اس لیے آپ ان کی ہدایت کے لیے کوئی تدبیر نہیں کر سکتے اور نہ راست پر گامز کر سکتے ہیں تو بہرحال میں اتنے ایزی میں اتفاق کروں گا کہ اس آد سے جو لوگ استدلال کرتے ہیں اور حضور نبی پاک صاحب اللہ صدر سرم پہ جو اس آیت کو لا کر فٹ کر دیتے ہیں اور ابھی تو میں نے حدیثیں پڑھی نہیں جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جلال الفام نے کئی اب نے کہا تھا کہ میں جمعہ کے دن تمہاری حدیث سنتا ہوں صنعت سن صحیح کے ساتھ انہوں نے کر کے میں خود سنتا ہوں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پہ امت عمال بیش کے امال پیش کیے جاتے ہیں مسلم کی حدیث ہے اور دوسری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ شیطان جو ہے وہ بلادی عرب میں ہے مشرق ہو چکا ہے ابن ماجہ کی حدیث سے سرکار فرماتے مجھے اپنی امت میں شرط کے مبتلا ہونے کا خوف نہیں ہے لیکن دنیا کی محبت ان کے دل میں کر جانے کا خوف ہے ٹھیک ہے یہاں پر لوگ کہتے ہیں یہاں پر مراد امتی لفظ ادھر ہے تو میں اگر آپ کہتے ہیں تو وہ عربی کا وطن آپ کو بھی دے دیتا ہوں وہاں پر لفظ امتی ابن ماجہ نے اس کو یوز کیا ہوا ہے سو عما علیہ اللہ ان شاء اللہ ہاں ہر تمام حدیث قرآن کی عائد وہ ترجمہ حالت حدیث پیش کرو تو وہ ضعیف ہو جاتی ہے ائمہ کے اقبال پیش کرو ان کے لیے حجت نہیں. صاوا کے اقوال پیش کرو تو کہتے نہیں ساوا مرے نہیں ہم نے شیرت محمد مصفا کے چلنا ہے ریکارڈنگ پلیس کرو تو ان کی منہ کی ریکارڈنگ تو کہتے ہیں یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے کہ آسمان سے کوئی چیز اترے تو السلام علیکم السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ ماشاء اللہ تم بھائی یا رہے گی یہاں پہ کچھ دوست جو ایسے ٹیکس لکھنا شروع کر ہیں کہ وہ ساری محنت جو ہے وہ اس پہ پانی پھیرنے کی تو آپ ٹیکسوں پہ تھوڑا سا کنٹول رکھیں یار یہ انٹیلیجنٹ اتنا بڑا جھوٹا ہے ابھی تموجن بھائی جب آپ کہہ رہے تھے کہ مجھے یہ بیان کرنے دیں آپ یقین کریں کہ وہ روم میں مائک پہ چڑھا ہوا تھا ابھی میں ایکٹیو ہے اس وقت بھی وہ اپنے روم میں وہابیوں کے روم میں ایکٹیو ہے اور وہ مائک پر تھا جی جی چاچا جی ابھی ایک سیکنڈ پہلے اور ابھی وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کام پر جانا کتنی دیر پہلے وہ کہہ کہ گیا کہ میں نے کام پہ جانا وہ روم سے بھاگ گیا اب وہ سلفی سلفی کو تیار کر رہے ہیں کہ ان سے بات کروائے <laughs> <laughs> تو یار یہ ان کا طریقہ کار ہے یہ ان کا طریقہ کار ہے باقی رباص زدنی علما آپ جس روم میں بیٹھے ہیں نا فکا درس درس فکا ہنفی آپ یہ جو دعائیں ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہے ہیں نا آپ یہ دعائیں انہیں سکھائیں آپ یہ ساری دعائیں جو ہیں وہ انہیں سکھائیں یا ان کے بہت کام آئیں گی تو ابھی غالباً مجھے لگتا ہے کہ آپ پالٹاپ کے نئے آئے ہیں اور ہم نے بھی کبھی اس قسم کی بات نہیں کی تھی جب تک کہ ان لوگوں نے شروع کی ہے اور مسلمانوں کو جو ہے وہ مشرق بنا دیا کسی کو کیا بنا دیا تو آپ جو ہے وہ یہ تمام دعائیں جا کے ان کو سکھائیں اور یہ ان, ان کو کام آئیں گی زیادہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے ہمیں الحمدللہ یہ تمام دعاؤں کا علم ہے اور ہم ان پر عمل کرتے ہیں اور باقی ابھی یہاں پہ کچھ وہابی جو ہیں وہ یہ بھی پردہ ڈالنے کی کوشش کریں جی جناب اس کو جانا تھا یا اس کو آواز نہیں آ رہی تھی یہ نہیں تو ماشاءاللہ اللہ کی پیٹا تمجن بھائی تو تمام دوستوں نے حق کو پہچان لیا تو ان وہابیوں کے بارے میں ایک اور حدیث میں آپ دوستوں کو سناتا ہوں لنک میں پیسٹ کر دوں گا حوالہ شوالہ اس میں سے دیکھنا نہ جس میں دیکھنا ہوگا صحیح حدیث ہے بخاری شریف کی وہابیوں پر پوری طرح سے فٹ ہوتی ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک مجھے جس چیز کا تم پر خدشہ ہے وہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے قرآن پڑھا یہاں تک کہ جب اس پر اس قرآن کا جمال دکھایا گیا اور وہ اس وقت تک جب تک اللہ نے چاہا اسلام کی خاطر دوسروں کی پشت پنائی بھی کرتا تھا پس وہ اس قرآن سے دور ہو گیا اور اس کو اپنی پشت پیچھے پھینک دیا اور اپنے پڑوسی پر تلوار لے کر دوڑا اور اس پر شرک کا الزام لگایا رابی بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی ان دونوں میں سے کون زیادہ شرک کے قریب تھا شرک کا الزام لگانے والا یا جس پر شرک کا الزام لگایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شرک کا الزام لگانے والا تو یہ وعلیکم السلام تو یہ بھی ان کا جو ایک ڈگوسلا ہے مسلمانوں پہ الزام لگاتے ہیں شرک بدت شرک بدت تو یہ ان کی ڈرامے بازی ہے شرک یہ خود کرتے ہیں بدتیں یہ خود کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غصاخی یہ خود کرتے ہیں تو یہی جی بالکل اچھا اچھا جی یہی بات ہے شرک بھی یہ خود کرتے ہیں بدعت بھی خود کرتے ہیں یہ بیٹھے بیٹھائے مسلمان کو جو ہے وہ مشرک بنا دیتے ہیں کہ جی تم مشرک ہو تم بدت کرتے ہو اور کوئی بھی مسلمان یہ میرا ایمان ہے کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی ہو نہ کوئی شرک کرتا ہے نہ کوئی بدت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام میں واپس لائے یہ فی الحال کے پیروکار ہیں اور ان کا کام ہی جو ہے وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ کافر بنانا ہے اور انہوں نے کبھی کافروں کو مسلمان نہیں بنایا تو آئیے ربا جزور رضما جی آپ نا وہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا نا درس سے حنفی والا روم آپ انہیں جا کے یہ دعائیں سکھائیں وہاں پہ ابن داؤد ہے سیلفی ہے سیلفی انڈرسکور اسکور ایٹ ہے جو کہ سب سے بڑا کھوتا ہے اس کا آپ کو بڑی تکلیف ہوئی تھی اس سیلفی انڈرسکور اسکور ایٹ مرغیا نک سے تو آپ کو ابھی معلوم نہیں ہے ہم آپ کو تمام ریکارڈنگ بھی سنائیں گے اور ان کے کارنامے بھی سنائیں گے انشاءاللہ تعالی پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھلیں اور آپ کو ہوش آئے جو آپ ہمیں یہاں پہ سبق دینے کی کوشش کر رہے ہیں تو ہم نے تو کبھی بھی فرقہ بازی کی بات نہیں کی اور اس قسم کی بات نہیں کی لیکن یہ تمام باتیں اور رسول پاک ہماری ذات تک تو ٹھیک ہیں ان لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہیں اور وہ گستاخیاں کی ہیں جو کادیانی بھی نہیں کرتے جو کافر بھی نہیں کرتے بلکہ ان کی گستاخیوں کو چاچا جی لاجمی بھائی ان کی گستاخیوں کو پک کر کے جو ایتھیسٹ ہیں اور اگنوستک ہیں وہ ہم پر اٹیک کرتے ہیں ان کی گستاخیوں کو پک کر کے وہ ہم پہ اٹیک کرتے ہیں وہ ان سے سیکھتے ہیں یہ ان کو سکھاتے ہیں تو رب ددینی ہمیں آپ دعائیں نہ سکھائیں آپ میں نے آپ کو جس روم میں آپ بیٹھے ہیں نا آپ وہاں پہ اپنا ہینڈ ریس کریں وہاں پہ مائک پہ آئیں اور انہیں یہ دعائیں سکھائیں کہ وہ یہ شرارتیں بند کر دیں اور یہ کافروں والے کام چھوڑ دیں مسلمانوں کو مشرق آنا چھوڑ دیں کوئی بھی مسلمان مشرق نہیں ہے اور آج بھی اس روم میں چار گھنٹے کی ڈبیٹ کے بعد یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ وہاں بھی یہاں چوروں کی طرح سے بھاگا ہے جھوٹ بول کے بھاگا ہے اب وہاں پہ جو ہے وہ اپنی طویلیں پیش کر رہا تھا وہاں پہ وہ طویلیں پیش کر رہا تھا تو بحرن جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے تو باطل بھاگ گیا ہے ماشاءاللہ تموجن بھائی اور تمام مسلمانوں کو مبارک ہو کہ آج ایک وہاں بھی تو یہاں سے بھاگا ہے وہ کل پھر آئے گا میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ وہ سیلفی سلفی سفی ہم تو کہتے ہیں کہ سلفی کو لے کے آؤ یا اپنے کسی بندوں کو لے آؤ بعد میں یہ نہ کہنا کہ یہ عالم نہیں تھا ان کا یہ بھی بہانا ہے کبھی کہتے ہیں آواز نہیں آ رہی تھی کبھی کہتے ہیں یہ عالم نہیں تھا تو ماشاء تموجن بھائی آپ نے جو ہے وہ بہت مدلل دلائل دیے اور قرآن و حدیث سے بات کی ابھی یہاں پہ یہ سوال ہے دریا بھائی بھاگیہ ہیں کہ یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پر یہ الزام لگا رہے ہیں کہ آپ کا فائنانس منسٹر جو تھا وہ مجہول تھا کہ ان کا فائنانس منسٹر تو کوئی بھی کسی بھی کنٹری کا مشہول نہیں ہو سکتا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا کس طرح سے مجھول ہو سکتا ہے یا کسی بھی صحابی کا کوئی فائنانس منسٹر جو ہے وہ کس طرح سے مجھول ہو سکتا ہے تو رب الدین علما آپ جو ہے نا وہ ان لوگوں کو دعائیں سکھائیں جا کے اور انہیں یہ ساری باتیں بتائیں کہ وہ اسلام میں واپس آئیں اور یہ مشرکانہ جو انہوں نے رویے اور طریقے پکڑے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں مائک آپ کے لیے فری کرتا ہوں السلام علیکم و اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ سب بھائیوں کو میری آواز آ رہی ہے سائلنٹ بھائی میں نے آ کے ادھر کوئی فرقہ وارانیت والی بات تو کی نہیں تھی صحیح ہے نا میرے بھائی اور میں نے جو بھی بات کی تھی سب کے لیے کی تھی وہ وابی ہوں دیوبندی ہوں بریلوی ہوں کوئی بھی ہو کادیانی ہو شیعہ ہو کوئی بھی ہو اور یہاں پہ جتنے بھی اس روم کے اندر بیٹھے تھے میں نے آپ کو سب کو آ کے ایک بات بولی تھی آپ سب میرے بھائی ہیں اور میں نے نہ آپ لوگوں کے اوپر کوئی شرک کا فتوا لگایا تھا اور رہی بات جو جس حدیث کے اوپر بات کے کو تموجن بھائی کو بات کری کہ میں نے بولا ابھی تموجن سلیمان بن مہران الشا کے اوپر جو ہے امش کے اوپر جو ہے جرا ہے اب جیرا والی حدیثوں کو دیکھے بہت سارے محدین جو ہے آپس میں جو ہے یہ معاملات ہوئے ہیں کوئی کس بات کے اوپر جرا کرتا ہے کوئی अरे आपने बोला ना किस इमाम के ऊपर जिरा नहीं है इसका मतलब आपको पता है कि इसके ऊपर जिरा है आपने नहीं बोला भी, माइक के ऊपर बोला था ना मेरे भाई अपना तमोजन भाई आपने भी बोला था ना हाँ हर किसी पर जिरा है तो मतलब इनके ऊपर जिरा नहीं है आप ये बोले इनके ऊपर जिरा नहीं है آپ یہ بتائیں اچھا میں ثابت کر دوں میں نے علی بن مدنی کا بھی آپ کو حوالہ دیا اور اس کے بعد میں نے جو آپ کو بتایا کہ بات یہی ہے میرے بھائی بات یہی ہے کہ میں نے آپ کو بولا کہ آپ جو دلائل پیش کر رہے ہیں آپ بھی دلائل پیش کر رہے ہیں آپ اپنے جو ہے جو بھی آپ بریلوی ہیں دیوبندی ہیں جو بھی ایکسپائر ریٹ اس کے حساب سے جو ہے یہ دلائل اکٹھے کر رہے ہیں وہ جو بندہ تھا وہ اہل الحدیث کے حساب سے جو ہے یہ معاملہ جو ہے اکٹھا کر رہا تھا وہ اپنا عقیدہ ثابت کرنا چاہ رہا تھا آپ اپنا تو ہر کوئی اپنا اپنا کرنا چاہ رہا تھا یہاں پہ یہی ہے کہ ہر کوئی جو ہے اپنے اپنے عقیدے پیش کر رہا ہے قرآن و حدیث کو اپنے اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے لے رہا ہے مگر سب کو ایک بار میں ادھر بتانا چاہوں گا کہ میرے بھائیوں میرا جو معاملہ ہے میں بتا ہی کیا کرتا ہوں میرا یہ معاملہ ہے کہ جیسے سورہ سینتیس کے اندر نمبر 137 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عام بھی میں آمن تم بھی کہ ایمان لے کے آؤ ایمان لے کے آؤ کس کے جیسا صحابہ کے جیسا صحابہ نے جس طریقے سے یہ چیزیں سمجھی ہیں اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے ہمارے کو اور جو ہے دیکھیں دیکھیں سلفی بھائی میں نے آپ کو نہ جا, کچھ آگے ادھر غلط بولا بس میں نے یہ بولا کہ سل سالحین کو دیوبندی بھی مانتے ہیں سل سالحین کو جو ہے بریلوی بھی مانتے ہیں سل سالحین کو جو ہے آ, یہ اہل حدیث بھی مانتے ہیں جتنے بھی ہیں یہ مانتے ہیں شیعہ نہیں مانتے مگر اسی نام کے اوپر جو ہے آئیڈیا بنانا یہ غلط ہے ابھی دیکھیں آپ میرے کو آ, میں نے آپ کو کچھ ایسے آپ کی پرسنل تو کچھ بھی نہیں بولا صرف آئی ڈی کے اوپر ہی بات کی اور رہی بات ادھر جتنے بھی بھائی بھائی بیٹھے تھے میں بھی ادھر آیا تھا سنا تو بھائیوں میں نے یہی بات بولی تھی یہ باتیں جو ہے عالموں کے بیچ میں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں پر پروپر جو ہے کسی کو بھی اسما اور اجال کا جو ہے علم نہیں ہے سارے کتابوں کے اوپر جو ہے دیکھیں سونا جان دیکھیں میرے بھائی میں جو ہے وہاں پر جو ہے ان کو میں نہیں جانتا نہ میں نے ان سے کوئی سبق حاصل کیا میں نے آ کے آپ کو نہ محمد بن عبد الوہاق کی کوئی کتاب کا حوالہ دیا نہ کسی کسی کا حوالہ دیا میں نے یا تو قرآن کی آیت پڑھی ہے یا آپ کو اللہ کے نبی کی جو ہے حدیث بتائیے اور نہ میں نے آپ لوگوں کو کسی کو برا بلا بولا اور رہی بات انہوں نے ابھی جو ہے آ کے یہ بات بولی کہ بھائی آپ یہ دعائیں ان کو سکھائیے ہمیں نہیں چاہیے تو میرے بھائیوں جب آپ کو جب دعائیں نہیں چاہیے تو اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی دعا نہیں چاہیے تو پھر کیسے ہدایت پائیں گے ہم لوگ اللہ کے نبی نے ہی سکھائیے نا میں نے آپ کو حوالہ دیا ہے کہ مستنع احمد کے اندر حدیث نمبر چار سو تین ہے یہ جس میں اللہ کے نبی نے یہ الفاظ سکھائے ہیں اللہ انی اعوذ بکا انشری کا کہ شرک سے جو ہے خوف خانے کی جو ہے اللہ کے نبی نے جو دعا سکھائی ہو وہاں بھی ہو یا کوئی بھی ہو کوئی بھی بندہ ہو سب کے لیے یہ دعا ہے تو اب میں تو سب کو ہی بولوں گا وہ لوگ اگر اپنا روم کھول کے بیٹھے ہیں تو میں وہاں پہ جا کے بھی بولوں گا ان کو بھی بولوں گا تو یہ بھائی اللہ کے نبی جو ہے ہم جس, جس کا ہم نے نبی کا جو کلمہ پڑھا ہے تو ہمارے کو ان کی باتوں سے بھی محبت ہونا چاہیے تو میں نے آپ لوگوں کو یہ نہیں بولا کہ آپ محبت نہیں کرتے میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ لوگ غلط ہیں میں نے یہ نہیں بولا کہ آپ مشرق ہیں میں نے بولا یہ دعا پڑھنا چاہیے بس اور کچھ نہیں بولا تو ان کو بھی بولا ہے بھائی ایسی بات نہیں میں ان کے روم میں بھی گیا ہوں اور ان کو بھی بولا ہے اور رہی بات آپ کی کہ بھائی میرے بھائی فراز بھائی بات یہ ہے کہ اپنا جو ہے اللہ کے نبی کے اوپر جو ہے پنڈت کا ایمان نہیں ہے ہم لوگوں کا ایمان ہے ہمارے کو پہلے ہم ہی لوگ جو ہے اپنے نبی کی بات کو ٹھکرا رہے ہیں تو دوسرے نان مسلم کیا اس بات کو مانیں گے پہلے ہم تو صحیح طریقے سے جو ہے قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے والے بن جائیں صحیح ہے تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے میرے بھائیوں اللہ کے قرآن سے اور نبی کے فرمان سے جو ہے محبت کرنے والا بنا ہے بہرحال نیکسٹ ٹائم میں جو ہے اس روم میں نہیں آؤں گا آپ لوگوں کو شاید برا لگا میرا ادھر آنا تو بہرحال ادھر جو بول رہے تھے کہ آپ فرقہ وارانیت کی بات نہیں ہوتی یہاں پہ لوگ جو ہے سلصالحین اور علماء کے اوپر جو ہے محدودین کے اوپر جو ہے ان کے ناموں کی جو ہے بگاڑ پیدا کر کے جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اور رہی بات ادھر کہ آپ بھائی کوئی بھی ادھر میرا یہ قیمت آپ لوگوں کو ایڈوائز ہے کہ کبھی بھی اس طریقے کی بات ہو تو علماؤں کے بیچ کروائیں وہ مناظرہ ہوتا ہے اس میں لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے ایسے کوئی اصلاح نہیں ہوتی ہے اس میں جو ہے اور دل السلام علیکم نیچے میں بار بار مائک لکھ رہا تھا میرے بھائی جب بھی ایڈمن اس روم میں آپ آئے جب بھی ایڈمن مائک لکھے نا تو آپ اس وقت مائک چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ آپ کو کسی عالم نے نہیں بتایا کوئی رولز وغیرہ تو نہیں دو دو دو گھنٹے آپ گردان آپ نے لگائی ہوئی ہے اور بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں دوستوں کی بھی آپ سنیں آ جائیں جی راشی صاحب آپ آیا کرے روزانہ بات کیا کرے بالکل آپ کو ویلکم آپ پاکستان سے آن لائن ہیں یہ بتائیے گا آپ پاکستان سے آن لائن ہیں میرے بھائی ایک منٹ راشی صاحب نہیں تو آپ بھائی اپنا نک بھی بنا سکتے ہو کوئی یہ تو نک وہ کرایے پر کبھی کوئی کبھی کوئی تین چار بجے یہ نک استعمال کرتے ہیں جدھر سے لیا ہے مجھے پتا ہے آپ نے یہ نک سارا پال جانتا ہے آج این جی راشی صاحب آپ اپنا نک دوسرا بھی بنا سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے آج اجراشی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد فرات اجمائن میں ختم ہو گئی تھی تو رش بھائی معذرت آپ مجھ سے دوبارہ میں نے صرف ایک حدیث پڑھنی ہے اس حدیث کے بعد یہ رب والے آپ حدیث کو پڑھنا پھر آپ حدیث کا بیان کرے بھائی بڑی افسوس کی بات ہے آپ کو حدیث پڑھنا نہیں آتا اینی ویز کوئی بات نہیں سبجیکٹ ان سفر الى المنبر قال فقال اني فترت لكم انا شهيد عليكم واني والله انظروا الى الحوضه اني اؤتته مفاته الحزان الارض او مفاتها الارض واني والله ما حفه عليكم ان تشركون بعدي ولكن احفه عليكم ان تنافسوا فيها ما استدار ترجم اكرتامو السلام علیکم ورحمۃ اللہ برکاتہ آپ لوگ اپنے روم سے تو مجھے پہنچ کر دیتے ہیں سنی تحریک صاحب بغیر کسی وجہ کے ٹھیک ہے یہاں پہ آ کے آپ مجھ پہ جم کر رہے ہیں تو کوئی تہذیب تو سیکھی دوسری بات یہ جناب کے جہاں تک بحث کا تعلق ہے تو میں تو مناظرے میں کافی دیر سے آیا مجھے نہیں پتا کہ کیا باتیں ہوئی یہاں پہ تو یہاں پہ میں uh, جب آیا تو ایک uh, حدیث پہ بحث ہو رہی تھی ملکدار کی تو میں یہاں پہ ایک تو بات واضح کر دوں کہ مجھول جو راوی ہوتا ہے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ سکہ ہے یا وہ جھوٹا ہے اب اس کا مشہور ہونے سے کوئی تعلق نہیں بہت سارے یہ بھی کنفیوز کرتے ہیں کہ اس کا حفظہ کمزور ہے مگر مجھول کے بارے میں یہ نہیں جانتا کہ اس کی صداقت کے بارے میں کوئی نہیں جانتا اور ملک ادار کے بارے میں ابن ابھی عطم نے لکھا ہے جراء التدید تعدیل جو ان کی کتاب ہے کہ ان کے بارے میں کوئی نہیں جانتا کہ وہ کیا سکہ ہیں یا نہیں ہیں اور صرف جو ہے ابو صالح نے ان کے جو ہے حدیثیں لیں ہیں اور ابن حجر رسلانی نے بھی یہی کہا ہے کہ جو ہم یہ حدیث صحیح مانتے ہیں یہ صحیح ہے مگر یہ کہ یہ ابن صالح سے مروی اور انہوں نے جو ہے ادار کا نام نہیں لیا تو اس پہ یہ اعتراض ہوتا ہے کہ جی انہوں نے ملکدار کا کیوں کہ نام نہیں لیا تو وہ ملکدار جو ہے وہ جو ہے ان کے بارے میں جو ہے شکوک و شبات ہیں ایک تو یہ صنعت پہ ہے اور پھر متن پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں متن پہ یہ کہ ایک تو اس شخص کا نام نہیں معلوم جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ ان کو اس وہ قبر پہ گیا دوسری بات یہ کہ یہ نہیں معلوم کہ اس نے کیا حضرت عمر انہوں کو یہ بات بتائی تھی کہ وہ قبر پہ گیا یہ بات بھی یہاں اس حدیث سے واضح نہیں ہے اور اگر بتائی تھی تو کیا حضرت عمرہ تعالیٰ انہوں نے اس کو جو ہے یا اس کی پذیرائی کی تو یہ حدیث جو ہے عموماً وسیلے کے طور پہ پیش تو کی جاتی ہے وسیلے کی سپورٹ میں مگر یہ کہ کافی یہ کمزور ہے مگر میں یہ ایک بات کہنے کے بعد یہ تو خیر ایک علمی بات تھی ایک بات میں کہتا ہوں جناب کہ یہ جو کہتے ہیں یہ لوگ جو وہاں بھی کہتے ہیں کہ یہ تواصل یا یہ جو استقاضہ جو ہے وہ شرک ہے تو یہ بھائی یہ ایک بات ہے کہ یہ ان کا دعویٰ ہے ٹھیک ہے نا یہ حدیثیں نہ تو آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے واجب ہے نہ وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ شرک ہے کیونکہ یہ واضح حدیثیں نہیں ہیں اس میں جو ہے مباحات ہے اب سوال یہ ہے کہ ایک دم سے اس کو شرک بھی کہہ دینا صحیح نہیں ہے اور کیونکہ یہ دعویٰ انہوں نے کیا ہے کہ جی یہ شرک ہے استقاضہ دعا میں کسی کا نام شامل کرنا تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اس کے لحاظ سے دلیل بھی دینا ان کا ہی کام ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ ڈپینڈ کریں اس کو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ جو ہیں ان کو جو ہے کہیں کہ جی آپ دلیل لائیں کہ جی کس حدیث میں یا یہ آیا ہے کہ یہ جو ہے استقاضہ جو ہے وہ شرک ہے تو بجائے اس کے کہ آپ لوگ ان کو اس کو ڈیفینڈ کریں اور مختلف حدیثیں پیش کریں تو ان سے پوچھیں کہ جی یہ کس طرح سے جو ہے آپ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے تو یہ یہ بات ہے کہ جناب یہ بالکل غلط بات ہے کہ کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ ہر بات کو شرک قرار دے دیتے ہیں یہ وہاں بھی اب مزاروں پہ جیسے دودھ چڑھانا ہے غریب پی لیتے ہیں یا مزاروں پہ دیکھ چڑھانا تو یہ <laughs> بات ہے کہ جناب اچھا <laughs> بھائی